Ahmadiyat zindaba Ahmadiyat zindaba You are listening to Radio Ahmadiya the real voice of Islam Ahmadiyat zindaba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 اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے قسم ہے دن کی جب وہ خوب روشن ہو چکا ہو اذا سجا اور رات کی جب وہ خوب تاریخ ہو جائے کا ابو کا ملا تجھے تیرے رب نے نہ چھوڑا ہے اور نہ نفرت کی ہے خير لك من اور یقیناً آخرت تیرے لیے ہر پہلی حالت سے بہتر ہے اور تیرا رب ضرور تجھے عطا کرے گا بس تو راضی ہو جائے گا جتی منف اس نے تجھے یتیم نہیں پایا تھا بس پناہ دی مج کام اور تجھے تلاش میں سرگرداں نہیں پایا بس ہدایت دی مج کا اور تجھے ایک بڑے کمبے والا نہیں پایا بس غنی کر دیا فل بس جہاں تک یتیم کا تعلق ہے تو اس پر سختی نہ کر اور جہاں تک سوالی کا تعلق ہے تو اسے مت جڑک اور جہاں تک تیرے رب کی نعمت کا تعلق ہے تو اسے بکثرت بیان کیا کر السّلام علیکم و رحمۃ اللہ امو خاؤ بلّہ شیتا بسم اللہ رہی الحمد للہ رب بللہ مہینکن آگی یہ دین شرط مستق علیہم <زق> وقولی <زق> آج کل جو دنیا کے حالات ہیں سب کے علم ہیں ہر جگہ فساد اور فتنہ فتنہ برپا ہے اسلام مخالف قوتیں ان حالات کا ذمہ دار جیسے کہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں مسلمانوں کو ٹھہراتی ہیں یہ بھی ٹھیک ہے کہ بعض مسلمان گروہ اور تنظیمیں اسلام کے نام پر مسلمان ممالک میں بھی اور غیر مسلم ممالک میں بھی ایسی حرکات کر رہی ہیں جو ظلم و بربریت کے علاوہ کچھ نہیں اور اسلام کی تعلیم کا اس سے دور کا بھی واسطہ نہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت مسلمانوں کے اندر یہ حالات پیدا کیے گئے ہیں اور کیے جا رہے ہیں اسلام کو نقصان عموماً خود غرض مسلمانوں اور منافقین نے ہی پہنچایا ہے جو اپنے مفادات کے لیے ایسی طاقتوں کا اعلی کار بنتے رہے بہرحال دنیا کے عمومی حالات خراب ہیں بعض مسلمانوں کے غلط عمل کی وجہ سے اسلام مخالف طاقتوں کو اسلام کو بدنام کرنے کا خوب موقع مل رہا ہے اور ظاہر ہے ہم احمدی مسلمان بھی اس وجہ سے اس کا نشانہ بنتے ہیں گو ہمیں جاننے والے جانتے ہیں कि احمدیت की تعلیم اور عمل محبت پیار اور بھائی چارے كے علاوہ كچھ نہیں لیكن عام لوگ ہمیں بھی اسی طرح خیال كرتے ہیں جیسا كہ میڈیا نے عام تصور مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں پھیلایا ہوا ہے بعض ملک ملکوں کی قوم پرست تنظیمیں اور پارٹیاں کوئی بات سننا ہی نہیں ہیں اور صرف منفی رویے اور سوچیں اور اس کے مطابق عمل پر ہی زور ہے اس مخالفت کا جرمنی کے مذرقی حصے میں بھی سامنا ہے اور ہالینڈ میں بھی جہاں ان قریب انتخابات ہونے والے ہیں اسی طرح یورپ کے اور ملکوں میں بھی رائٹس زور پکڑ رہے ہیں اور امریکہ کے حال تو سامنے ہی ہے اور پھر احمدی نہ صرف مسلمان ہونے کی حیثیت بلکہ مسلمان ممالک میں اہمدی ہونے کی حیثیت سے بھی ان سختیوں سے گزر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم نے آنے والے منادی کو جو اللہ تعالی کے وعدے کے مطابق آیا مان لیا پاکستان میں تو ظالمانہ قانون کی وجہ سے مولویو کو چھوٹ کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے اور مولوی کے ڈر سے عدالتیں بھی انصاف نہ کرنے پر مجبور ہیں لیکن اب الجزائر میں بھی عدالتوں نے یہی رویہ اپنا لیے ہیں کہ نام نہاد مولوی کے ڈر سے معصوم احمدیوں کو جیل میں غلط الزام لگا کر بھیجا جا رہا ہے اس وقت بھی وہاں کم از کم سولہ احمدی احمدیت کی وجہ سے جیل کی سزا کاٹ رہے ہیں تو ایسے میں ایک احمدی کو کیا کرنا چاہیے ہمارے پاس نہ دنیاوی حکومت ہے نہ ہی دنیاوی دولت اور تیل کا پیسہ ہے ہاں ایک چیز ہے جس کی طرف دنیا کے ہر احمدی کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور وہ ہے عبادات صدقات اور استغفار کے ذریعے خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا یہی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رحم کو جوش میں لاتی ہیں اور انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہے عبادات کی طرف اور خاص طور پر نمازوں کی طرف ان کی ادائیگی کی طرف میں گذشتہ خطبات میں تو جو دلا چکا ہوں آج صدقات اور استغفار کے حوالے سے زیادہ بات کروں گا کہ یہ خدا تعالیٰ کے رحم کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے انسان کے اندر بے شمار کمزوریاں ہوتی ہیں بسا اوقات ہم دنیاوی کاموں کی مصروفی کی وجہ سے اپنی باتوں کی ادائیگی کبھی حق ادا نہیں کرتے کوئی ذاتی مشکل آئے تو تھوڑے سے صدقے کی طرف توجہ پیدا ہو جاتی ہے ورنہ نہیں استغفار کی طرف توجہ کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کرتے اگر ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے تو یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ ہم میں سے اکثر یہ حق ادا نہیں کرتے بس اگر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنا ہے اور اس کے رحم کو جوش دلانے والا اور دشمنوں اور مخالفین کو کوششوں کو مخالفین کی کوششوں کو ناکام و نامراد کرنے والا بننا ہے تو ہمیں ان باتوں کی طرف بہرحال توجہ دینی ہوگی جو اللّہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی بخش کو حاصل کرنے والے ہیں جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں طیبہ استغفار اور صدقات قبول کرتا ہوں تو یہ اس لیے کہ تم توبہ اور استغفار کی طرف توجہ دو تاکہ تمہاری مشکلات دور کروں تمہاری بے چینیاں دور کروں تمہیں اپنے قریب کروں تمہارے گزشتہ گناہوں کو معاف کروں تمہیں صحیح اب بننے کی توفیق توفیقتا کروں تم پر اپنا رحم کرو جیسا کہ ع آیت میں بھی قرآن شیم میں اللّہ تعالیٰ سرماتا ہے کہ علم یا علم اللہ هو عباده و یکبل ان عبادی الرحیم یعنی تمہیں معلوم انہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے صدقے اور دعا کی اہمیت اور تعلق کے بارے میں ایک موقع پر حضرت مسیم علیہ السلطل نے فرمایا کہ صدقہ صدق سے لیا گیا ہے جب کوئی شخص خدا تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے تو معلوم ہوا خدا تعالیٰ سے صدق رکھتا ہے سچائی کا تعلق رکھتا ہے دوسرا دعا فرمایا کہ دعا کے ساتھ قلب پر سوز و گداز اور رقت پیدا ہوتی ہے دعا وہ ہے جو دل میں سوز اور رقت پیدا کرے دعا میں ایک قربانی دعا میں ایک قربانی ہے صدق اور دعا اگر یہ دو باتیں میسر آ جائیں تو ایک سیر ہے ایک کامیاب علاج ہے اگر یہ دونوں باتیں میسر آ جائیں بس استغفار بھی دعائی ہی ہے اور جب انسان اپنے گناہوں سے اور اپنی کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے دعا کرتا ہے ایک رقت اور جوش پیدا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے دل میں ایک درد پیدا ہونا چاہیے صرف منہ سے استف اللہ استفر اللہ کہنے اور توجہ اللہ تعالیٰ کے بجائے کہیں اور رہنے سے مقصد پورا نہیں ہوتا بس اللہ تعالیٰ گعاؤں کو سنتا ہے اور صدقات کو جو بے چینی كی حالت میں اللہ تعالیٰ کا رحم حاصل کرنے كے لیے دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول کرتا ہے اور یہ اور جب بندہ یہ عہد بھی کرتا ہے کہ, کہ آئندہ میں اپنی کمزوریوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کروں گا اور جب بندہ اللہ تعالیٰ كا رحم جذب كرنے كی كوشش كرے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم كے ذریعے سے ہمیں یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ دعاؤں اور صدقات کو قبول دی گعاؤں اور صدقات کو قبول کرنے کی مزید وضاحت فرمائی اور فرمایا کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ اگر میرا بندہ میری طرف ایک قدم چل کر آتا ہے تو میں اس دو قدم چل کر آتا ہوں اگر اگر جب میرا بندہ تیز چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں بس اللہ تعالیٰ کے رحم کی کوئی انتہا نہیں پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا حیا والا ہے بڑا سخی ہے بڑا کریم ہے جب بندہ اس کی حضور اپنے ہاتھ پلنگ کرتا ہے تو وہ ان کو خالی ہاتھ اور ناکام واپس کرتے ہوئے شرماتا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے جس طرح بندہ نتائج مانگتا ہے یا نتائج کی خواہش رکھتا ہے ضروری نہیں کہ اسی طرح اور اسی وقت اس کے نتائج ظاہر ہو جائیں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت کچھ عرصے بعد اور کسی اور رنگ میں ان امدعاؤں اور صدقات کے نتائج ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں کبھی اس، اسی طرح فوری طور پر نتائج ظاہر ہو جاتے ہیں بس یہ کام ایمان ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میں دعاؤں کو سنتا ہوں میں استغفار قبول کرتا ہوں میں صدقات قبول کرتا ہوں جب انسان اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہا ہو اور آئندہ گناہوں اور کمزوریوں سے بچنے کا عہد بھی کر رہا ہو اور بھرپور کوشش بھی کر رہا ہو تو وہ اس کو قبول کرتا ہے اور ہر قسم کی پریشانیوں اور مشکلات سے نکالتا ہے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے اس لیے ہمارے دکھاوے کے عمل اس کے ہاں قبول نہیں ہوتے اور خالص ہو کر عمل کیے جائیں وہ وہ جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر نتیجے یا اجر کے نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ تو اس قدر مہربان ہے کہ اپنے بندوں پر اس کی مہربانی کا یہ حال ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اتنی کشائش نہ رکھتے ہوں كہ صدقہ دے سکیں تو معروف باتوں پر عمل کرنا اور بری باتوں سے ركنا ہی ان کو صدقے کا ثواب دے دے گا ان کی عبادتیں اور استغفار اور نیک عمل جو دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں وہ جہاں عبادتوں اور استغفار کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوں گی وہاں وہ نیک عمل صدقات کا ثواب بھی حاصل کر رہے ہوں گے ایک صاحب حیثیت شخص صدقات دے کر جو ثواب کما ہوگا ایک غریب شخص اپنی نیک نیت کی وجہ سے وشرتے کہ وہ باقی اقامات پر عمل کر رہا ہے صدقات کے کا بھی برابر کا ثباب کما رہا ہوگا بس ایسے پیار کرنے والے خدا کا کس کس طرح ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے جس نے نہ صرف ہمیں اپنی کمزوریوں سے بچنے کی طریق سکھائے بلکہ یہ بھی فرما دیا کہ میں تمہارے ان عملوں کو جو تم کمزوریوں اور گناہوں سے بچنے کے لیے کرتے ہو قبول کرتے ہوئے تمہیں مشکلات اور مصائب سے بھی نجات دوں گا بس مشکل حالات سے نکلنے کا صرف یہی ذریعہ ہے کہ ہم اپنی عبادتوں اور اپنی دعاؤں کو خالص کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں استغفار پر زور دیں صدقہ اور خیرات کی طرف توجہ کریں جماعتی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی حضر مسیمہ علیہ السلّۃ والسلام صدقہ اور استغفار کی مضمون کی گہرائی کو بیان کرتے ہوئے آپ نے بہت سارے دفعہ مواقع پر مختلف مواقع پر ارشادات فرمائے ہیں میں چند ایک میں بیان کرتا ہوں استغفار کی حقیقت بیان فرماتے ہوئے حج تک دس مسیم علیہ السلۃ والسلام فرماتے ہیں کہ گناہ ایک ایسا کیڑا ہے جو انسان کے خون میں ملا ہوا ہے مگر اس کے اس کا علاج استغفار سے ہی ہو سکتا ہے استغفار کیا ہے یہی کہ جو گناہ صادر ہو چکے ہیں جو گناہ ہم کر چکے ہیں ان کے بعد سمرات سے خدا تعالیٰ محفوظ رکھے اور جو ابھی صادر نہیں ہوئے اور جو بالخوا انسان میں موجود ہیں جن کا امکان ہے کہ ہو سکتے ہیں یا جس کی طاقتیں انسان میں موجود ہیں کہ وہ طاقتیں گناہ کی طرف لے جا سکتی ہیں ان کا سدور کا وقت ہی نہ آئے وہ گناہ ہم سے سرزردی نہ ہو یہ استغفار ہے اور اندر ہی اندر وہ جل بھون، جل بھون کر راکھ ہو جاؤں یعنی گزشتہ گناہوں کی معافی بھی اور آئندہ گناہوں سے بچنے کے لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا رحم جوش میں آئے اور وہ ہمیں اپنے رحمت اور فضلوں سے نوازتا رہے یہ وقت فرمایا کہ یہ وقت بڑے خوف کا ہے اس لیے توبہ و استغفار میں مصروف رہو اور اپنے نفس کا مطالعہ کرتے رہو <coughs> ہر مذہب و ملت کے لوگ اور اہل کتاب مانتے ہیں کہ صدقات و خیرات سے عذاب ٹل جاتا ہے مگر قبل ازمزول عذاب مگر جب نازل ہو جاتا ہے تو ہرگز نہیں ٹلتا پس تم بھی تم ابھی سے استغفار کرو اور توبہ میں لگ جاؤ تا تمہاری باری نہ آئے اور اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے ابھی تو یہ چھوٹی سی مشکلات ہیں لیکن یہ چھوٹی چھوٹی مشکلات ہیں میں نظر آ رہی ہیں سامنے لیکن جس طرح دنیا جا رہی ہے جس طرح انسان بے لگام ہو رہا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سامان ہو رہے ہیں تو انسان اس تباہی کی طرف جا رہا ہے جو انسان کے اپنے ہاتھوں سے ہونی ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو بڑھکا رہی ہے دنیا بس ایسے وقت میں حضرت وسیمۃسلاۃسلام کو ماننے والوں کا یہ کام ہے کہ جہاں ہم اپنے آپ کو بد اثرات سے بچانے کے لیے توبہ اور استغفار پر زور دیں وہاں عمومی طور پر بھی دنیا کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی عقل دے پھر استغفار کی حقیقت بیان کرتے ہوئے وسیمہ علیہ السلطل مزید فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن شریف نے دو نام پیش کیے ہیں الہائی اور القیوم الہائی کے معنی ہیں خود زندہ اور دوسروں کو زندگی عطا کرنے والا القیوم خود قائم اور دوسروں کے قیام کا اصلی باعث ہر ایک چیز کا ظاہری باطنی قیام اور زندگی انہی دونوں صفات کے تفیل سے ہے پس ہئی کا لفظ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے جیسا کہ اس کا مظہر سورہ فاتحہ میں عیا کا ناب تو ہے اور القیوم چاہتا ہے کہ اس سے سہارا طلب کیا جائے اس کو عیا کا نستعین کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے ہائی کا فرمایا کہ ہائی کا لفظ عبادت کو اس لیے چاہتا ہے کہ اس نے پیدا کیا اور پھر پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا جیسے مثلاََ معمار جس نے عمارت کو بنایا ہے اس کے مر جانے سے عمارت کا کوئی حرج نہیں ہے مگر انسان کو خدا کی ضرورت ہر حال میں لاحق رہتی ہے اس لیے یہ ضروری ہوا کہ خدا سے طاقت طرب کرتے رہیں اور یہی استغبار ہے اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے بچنے کی طاقت طلب کرتے رہیں اس کی عبادتوں کے لیے طاقت طلب کرتے رہیں اور یہ طاقت طلب کرنا جو ہے فرمایا یہی استغبار ہے اصل حقیقت تو استغبار کی یہ ہے فرمایا کہ اصل حقیقت استغبار کی تو یہ ہے پھر اس کو وسیع کر کے ان لوگوں کے لیے کیا کرو ان لوگوں کے لیے کیا گیا کہ جو گناہ کرتے ہیں ان کے برے نتائج سے محفوظ رکھا جائے لیکن اصل یہ ہے کہ انسانی کمزوریوں سے بچایا جاوے بس جو شخص فرمایا کہ بس جو شخص انسان ہو کر استغفار کی ضرورت نہیں سمجھتا وہ وہ بے ادب دہریہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور توبہ استغفار کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے حضرت پسم علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان بہت بڑے کام کے لیے بھیجا گیا ہے اس کام کی تفصیل آپ نے یہ بیان فرمائی اس سے پہلے کہ انسان اپنی حالت میں پاک تبدیلی پیدا کرے یہ بہت بڑا کام ہے انسان کے لیے کہ اپنی حالتوں میں پاک تبدیلی پیدا کرے اور خدا تعالیٰ سے صلاح کرے اس کو ناراض نہ کرے اور پتہ کرے کہ کس غرض کے لیے دنیا میں آیا ہے یہ بھی علم ہونا چاہیے انسان کو کہ کس غرض کے لیے دنیا میں آیا ہے اور یہ غرض جیسا کہ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان بھی فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرنا لیں بہرحال پھر آپ فرماتے ہیں بہت بڑے کام کے لیے بھیجا گیا ہے لیکن جب وقت آتا ہے اور وہ اس کام کو پورا نہیں کرتا تو خدا پھر اس کا کام تمام کر دیتا ہے خادم کو ہی دیکھ لو کہ جب وہ ٹھیک کام نہیں کرتا تو آقا اس کو الگ کر دیتا ہے پھر خدا تعالی اس اس وجود کو کیوں کر قائم رکھے جو اپنے فرض کو نہیں ادا کرتا ادا نہیں کرتا اب مثال دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہمارے مرزا صاحب یعنی حضرت قسم علیہ السلام کے والد اور ہوم غور پچاس برس تک علاج کرتے رہے ان کا قول تھا کہ ان کو کوئی حکمی نسخہ نہیں ملا سچ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے اذن کے بغیر ہر ایک ذرہ جو انسان کے اندر جاتا ہے کبھی مفید نہیں ہو سکتا فرمایا کہ توبہ و استفاق بہت کرنی چاہیے تاکہ خدا تعالیٰ اپنا فضل کرے جب خدا تعالیٰ کا فضل آتا ہے تو دعا بھی قبول ہو جاتی ہے خدا نے یہی فرمایا ہے کہ دعا قبول کروں گا اور کبھی کہا کہ میری قداع و قدر مانو اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ اس لیے میں تو جب تک عزت نہ ہو لے کم امید قبولیت کی کرتا ہوں بندہ نہایت ہی ناتواں اور بے بس ہے بس خدا کے فضل پر نگاہ رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے فضل پر نگاہ رکھنے کے لیے ہر وقت خدا تعالیٰ پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے اس سے جڑے رہنے کی ضرورت ہے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے اور اس کے بندوں کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے پھر اس بات کو بیعات کو بیان فرماتے ہوئے کہ رونا اور صدقات فرد قرار جرم کو رد کر دیتے ہیں علیہ اسلام فرماتے ہیں کہ دعا بہت بڑی سپر کامیابی کے لیے ہے یونس کی قوم گریا اوزاری اور دعا کے سبب آنے والے عذاب سے بچ گئی میری سمجھ میں فرمایا کہ میری سمجھ میں محابت مغاظبت کو کہتے ہیں یعنی آپس میں غزل ناک ہونا اور ایک دوسرے سے غصہ کرنا یا کسی بات پر غصہ کرنا فرمایا میری سمجھ میں تو محاطبت مغاظبت کو کہتے ہیں اس غصے کے اظہار کو اور ناراضگی کو فرمایا کہ اور ہھوتھ مچھلی کو کہتے ہیں اور نون تیزی کو بھی کہتے ہیں اور مچھلی کو بھی پس حضرت یونس کی وہ حالت ایک مغاذبت کی حالت تھی غصے کی حالت تھی اصل یوں ہے کہ عذاب کے ٹل جانے سے ان کو شکوہ اور شکایت کا خیال گزرا کہ پیش گوئی اور دعا یوں ہی رائے گاں گئیں اور یہ بھی خیال گزرا کہ میری بات پوری کیوں نہ ہوئی بس یہی مغاثبت کی حالت تھی اس سے ایک سبق ملتا ہے فرمایا کہ اس سے سبق ملتا ہے کہ تقدیر کو اللہ بدل دیتا ہے اور رونا دھونا اور صدقات فرد قرار دادے جرم کو بھی ردی کر دیتے ہیں فرمایا کے اصول خیرات کا اسی سے نکلا ہے یہ طریق اللہ تعالیٰ یہ طریق اللہ کو راضی کرتے ہیں علم تعبیر و رویہ میں فرماتے ہیں کہ علم علم تبیر و رویہ میں مال کلیجہ ہوتا ہے اس لیے خیرات کرنا جان دینا ہوتا ہے انسان خیرات کرتے وقت کس قدر صدق کو ثواب دکھاتا ہے اور اصل بات تو یہ ہے کہ صرف کیلو کال سے کچھ نہیں بنتا جب تک کہ عملی رنگ میں لا کر کسی بات کو نہ دکھایا جائے فرمایا کہ صدقہ اس اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ ساتھ کو اوپر نشان کر دیتا ہے حضرت یونس کے حالات میں دور منصور میں لکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ جب تیرے سامنے کوئی آوے گا تو تجھے رحم آ جائے گا اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے گا ایک مجلس میں صاحب نے فرمایا جس کی تصویر تفصیل اخبار الودر میں چھپی ہے کہ بعض لوگ آئے باہر سے جمعہ کی نماز کے بعد حضرت علم تشریف فرما ہوئے تو لکھتے ہیں اخبار والے کہ بعد ادائیگی جمعہ گرد و نواح کے لوگوں نے بیعت کی اور حضرت اقدس نے ان کے لیے ایک مختصر تقریر نما تقریر نماز روزے کی پابندی اور ہر ایک ظلموں, ہر ایک ظلم وغیرہ سے بچنے پر فرمائی کہ اپنے گھروں میں عورتوں لڑکیوں اور لڑکوں سب کو نیکی کی نصیحت کریں اور جیسے درختوں اور کھیتوں کو اگر پورا پانی نہ دیا جائے تو وہ پھل نہیں لاتے اسی طرح جب تک نیکی کا پانی دل کو نہ دیا جائے تو وہ بھی انسان کے لیے کسی کام کا نہیں ہوتا نے فرمایا ان نیکیوں کے چکر چلتے رہنے چاہیے گھروں میں تاکہ دعاؤں کی طرف بھی تو جو پیدا ہوتی رہے استغوار کی طرف بھی تو جو پیدا ہوتی رہے باقی نیکا مال کی طرف بھی تو جو پیدا ہوتی رہے اور یہی پانی ہے جس سے لیکی کا پودا قربان چڑھتا ہے ایمان مضبوط ہوتا ہے فرمایا کہ ہنسی اور ٹھٹے کی مجلسوں سے آ, لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ہسی اور ٹھٹے کی مجروں سے پرہیز کرنے کی تاکید فرمائی آپ نے پھر امبیا کی وصیت یاد دلائی کہ صدقہ اور دعا سے بلا ٹل جاتی ہے اگر پیسہ نہ ہو فرمایا کہ اگر پیسہ نہ ہو تو ایک بوکا پانی کا کسی کو بھر دو یعنی کنویں میں سے ڈول ڈالتے ہیں ڈول ڈال کے پانی بھر دو تو یہ بھی صدقہ ہے فرمایا کہ اپنے مال اور بدن سے کسی کی خدمت کر دینی یہ بھی صدقہ ہے بس اللہ تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے یہ بات کو کی پابندی جانا ضروری ہے وہاں ہر قسم کے ظلم و زیادتی سے بچنا بھی ضروری ہے اور لوگوں کے کام آنا بھی ضروری ہے گھروں میں بجائے زیادہ وقت دنیاوی شغلوں میں گزارنے کے نیکی کی باتوں باتیں کرنے کی ترست وجہ دلانے کی ضرورت ہے ایسی مجلسوں مجلسوں سے بچنے کی ضرورت ہے جہاں صرف ہنسی ٹھا ہو رہا ہو دوسروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معروف باتیں ہیں جو صدقہ ہیں لوگوں کے کام آنا بھی صدقہ ہے جو مشکلات کو دور کرتے ہیں لوگوں کی وہ بھی صدقہ دیتا ہے بس اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے پھر اللہ علیہ السلات والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ تمام مذاہب کے درمیان یہ امر متفق ہے کہ صدقہ و خیرات کے ساتھ بلا ٹل جاتی ہے اور بلا کے آنے کے متعلق خدا پہلے سے خبر دے تو وہ وعید کی پیش گوئی ہے بس صدقہ و خیرات سے اور توبہ کرنے اور خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے وعید کی پیش گوئی بھی ٹل سکتی ہے فرمایا ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اس بات کے قائل ہیں کہ صدقات سے بلا ٹل جاتے ہیں اگر بلا ایسی شے ہے کہ وہ ٹل نہیں سکتی تو پھر صدقہ و خیرات سب سب ابس ہو جاتے ہیں بس جفرم فرماتا ہے کہ میں صدقات قبول کرتا ہوں تو وہ ایسی صورت میں بھی قبول کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور قبول کرتا ہے جس کے بارے میں وہ بعض اوقات اپنے امبیاہ اور فرستادوں کے ذریعے سے بتا بھی دیتا ہے کہ ایسا ہوگا انضار کی پیشگوئی بھی ہو جاتی ہے جیسا کہ یونس کی قوم کے بارے میں تھا اور اس کی قوم دعا اور صدقہ اور رونے دھونے سے بچ گئی اور جو تباہی کی پیش گوئی تھی وہ ٹل گئی بس جب امبیا کی کی گئی پیش گوئیاں بھی ٹل سکتی ہیں صدقہ خیرات سے تو پھر جو مشکلات انسان کے اپنے عملوں کا نتیجہ نتیجے میں عمل سامنے آتی ہیں خدا تعالیٰ کو بھولنے کے نتیجے میں سامنے آتی ہیں وہ کیوں خدا تعالیٰ کی طرف سے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے استغفار اور توبہ کرنے سے اور صدقات کرنے سے نہیں ٹل سکتیں یقیناً ٹل سکتی ہیں بشرط کہ ہمارا رونا دھونا دعا کرنا صدقات کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ صدقہ خدا تعالیٰ کے غذب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور برائی کی موت کو دور کرتا ہے پھر فرمایا کہ صدقہ دے کر آگ سے بچو خا عادی کھجور خرچ کرنے کی توفیق ہو اور پہلے ہم آپ کو یہ فرمان بھی سن چکے ہیں کہ اچھی باتوں نیک باتوں پر عمل کرنا اور بری باتوں سے رکنا بھی صدقہ ہے بس ان باتوں کو ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے لیکن ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پہلے بھی جس کا ذکر ہو چکا ہے کہ استغفار اور دعاؤں کی طرف توجہ بھی انتہائی ضروری ہے دل سے نکلی ہوئی استغفار آئندہ گناہوں سے بھی بچاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے رحم کو بھی جوش میں لاتی ہے اور اس کا قرب بھی دلاتی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ تم میں سے جس کے لیے باب دعا کھولا گیا ہے کھولا گیا تو گویا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے اور اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگی جاتی ہے اس میں سے سب سے زیادہ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگی جاتی ہے اس میں سے سب سے زیادہ اسے عاقبت عافیت طلب کرنا محبوب محبوب ہے اللہ تعالیٰ کی آفیت طلب کی جائے اس کی پناہ میں آیا جائے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا اس اطلاع کے مقابلے پر جو آ چکا ہو اور اس کے مقابلے پر جو ابھی نہ آیا ہو نفع دیتی ہے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو تم تم پر لازم ہے کہ تم دعا کرنے کو اختیار کرو پھر حضرمسلم علیہ السلطل فرماتے ہیں کہ یاد رکھو غفلت کا گناہ پشیمانی کے گناہ سے بڑھ کر ہوتا ہے یہ گناہ زہریلا اور قاتل ہوتا ہے توبہ کرنے والا تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں جس نے سچی توبہ کی استغفار کیا اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگی آئندہ گناہوں سے بچنے کا عائد کیا اس طرح ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں فرمایا کہ جس کو معلوم ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں وہ بہت خطرناک حالت میں پس ضرورت ہے کہ غفلت کو چھوڑ دو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے ہر عمل کیسا ہے فرمایا کہ اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہو جو شخص توبہ کر کے اپنی حالت کو درست کر لے گا وہ دوسروں کے مقابلے میں بچایا جائے گا پس دعا اسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے جو خود بھی اپنی اصلاح کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق سچے تعلق کو قائم کرتا ہے فرمایا کہ پیغمبر کسی کے لیے اگر شفاعت کرے لیکن وہ شخص جس کی شفاعت کی گئی ہے اپنی اصلاح نہ کرے اور غفلت کی زندگی سے نہ نکلے تو وہ شفات اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق طا فرمائے کہ دعا کی حقیقت کو سمجھنے والے ہوں خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے ہوں استغفار کی طرف, طرف توجہ دینے والے ہوں اپنے پچھلے گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے طلب کرنے والے ہوں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا عہد کر کے پھر اس کی بھرپور کوشش کرنے والے ہوں بلاؤں کو دور کرنے کے لیے ایسے صدقات ادا کرنے والے ہوں جو خدا تعالیٰ کا کہ ہاں مقبول ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے دشمن اور ہر مخالف کے ہر حملے سے ہمیں محفوظ رکھے اور ان پر الٹائے ان کے حملے ہم ہمیشہ خدا تعالیٰ کے ان بندوں میں شمار ہوں جو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنے والے ہیں اور حضرت وزیم علیہ السلّۃ والسلام اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ہم وارث ہوں اور حصہ لینے والے ہیں نمازوں کے بعد میں ایک زیادہ پڑھاؤں گا جو مکرمہ سعدہ برتاوی صاحباغ کا ہے مری برتاوی صاحبہ کی اہلیہ خوش عرب میں ان کی وفات ہوئی تھی ان کے گھر میں ہیٹنگ کے لیے استعمال ہونے والی گیس کے لیک ہونے کی وجہ سے آگ لگنے پر یہ شدید جھلس گئیں اور ہسپتال لے جایا گیا جہاں علاج کے نتیجے میں تو یہ بہتر ہو گئی تھی اور اس واقعہ پر بڑے سفر کا مظاہرہ نے کیا ہم تو شکر اور مصروف رہیں اور سب سے کہتی تھیں کہ خدا کہ وہ خدا کی تقدیر پر راتی ہیں لیکن چار دن کے بعد ڈاکٹر کے مطابق انہیں ایک ہارٹ اٹیک ہوا جسے وہ برداشت نہیں کر سکیں اور دس جنوری دو سترہ کو وفات ہو گئی انہ و انا اللہ راجِ ہوں آپ نے اپنے خامد کے بعد 2004 چار میں بیعت کی تھی لیکن اخلاص وفا میں اپنے خامت اور بچوں سے بہت آگے تھیں ان کے خامن مکرم مریض صاحب بیان کرتے ہیں کہ بیت کے کچھ عرصے بعد حاملہ ہوئیں اور حمل کے دو دن حمل کے دوران ایک دن سیڑھیوں سے گر گئیں اور خطرہ تھا کہ حمل ضائع نہ ہو گیا ہو رات کو سوئیں تو خواب دیکھا کہ کوئی شخص آسمان سے آواز دیتا ہے کہ ڈرو مت اللہ اس جنین کی حفاظت کرے گا اور اس پر فیصلہ کیا گیا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کا نام احمد رکھیں گی پھر ایسا ہی کیا پھر جب اس بچے کی عمر چھ سال تھی تو اسی قسم کا خواب آسمان کے خواب دیکھا کہ اسمان سے آواز آتی ہے کہ اللہ اس بچے کی حفاظت کرنے والا ہے اس کے بعد ایک دن اس بچے کے ساتھ ہائی وے کے کنارے پر چل رہی تھیں کہ اچانک اس بچے نے ہاتھ چھڑایا اور سڑک پار کرنے لگا اس پر انہوں نے اپنا سر پکڑا اور آنکھیں بند کر لیں جب آنکھیں کھولیں تو ان کا بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک سڑک کی دوسری طرف پہنچ چکا تھا اور ہاتھ ہلا رہا تھا اس پر انہیں وہ خواب یاد آ اپنی ان کے میاں بیان کرتے ہیں کہ نیکیوں میں سب کو لے جانے والی تھیں جب بھی مجھے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرنے کا خیال آتا اور میں کہتا کہ میں اہلیہ کو بتاؤں گا کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے تو وہ بتاتے ہیں کہ مجھے بھی یہی خیال آیا تھا اور میں نے اس یقین سے اس پر عمل کر دیا ہے کہ آپ مخالفت نہیں کریں گے خامند ابھی سوچ رہا ہوتا تھا اور یہ لیکی کر چکی ہوتی تھی بلکہ حوصلہ افزائی کریں گے اس قسم کے واقعات سے شاید ہی کہتے ہیں خامن کہ اس قسم کے واقعات سے شاید ہی کوئی ہفتہ خالی گزرا ہو جرمنی میں آپ کے دماد ہیں وہ سب شعری صاحب یہ کہ کہتے ہیں کہ بہت نیک سیرت اور ساد الوخاتون تھیں کسی سے دشمنی نہ تھی بہت ثقافت کرنے والی تھیں ان کے خامند کو دو نو سے دو تیرہ تک گرفتاری کے دوران انہوں نے بہت محنت کر کے بچوں کا پیٹ پالا اور سب کو سنبھالا اور گزشتہ قرض بھی ادا کیے ہر کار خیر میں بڑھ چٹ میں حصہ لیتی سب سے محبت اور پیار سے پیش آتی چندے ہمیشہ باقاعدگی سے ادا کرتی تھیں ان کی تدفین دمش کے علاقے حوشر ہو میں ہوئی ہے جہاں تدفین سے قبل احمدین اور غیر الحمدیون نے الگ الگ جنازہ پڑھا اللہ تعالیٰ مرحوما سے مغفرت کا سلوک گرمائے ان کے روزیاد بلند کرے اور ان کی نسلوں کو بھی جماعت اور خلافت سے پختہ تعلق قائم رکھنے کی توفیق توحیقت فرمائے الحمد للہ الحمد للہ کرو و نو میون تب کلوز بل شو روسن سی آیا مال مئی آدھو فلا ملو دل فلا ہادہ ونشد اللہ ونشد محمد عباد اللہ عرحم کم انیامر سانتا وا انا انل فاشا ول من کرم لال تر اسکول جیب لک آعوز من شعطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ضامعن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیٹیو احمدیہ کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان صفی راجپوت ثامعین یہ پروگرام ہر ہفتے اور اتوار کی شب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ہفتے کو ہمارا اور آپ کے ساتھ شب نو سے گیارہ بجے تک ہوتا ہے اسی فریکوینسی پر جب اتوار کے دن ہم آٹھ بجے شب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جیسا کہ بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ پروگرام کے شروع میں ہم آپ کی خدمت میں خطبہ جمعہ جو کہ امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز یہ خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کرتے ہیں جو بھی تازہ ترین خطبہ جمعہ ہوتا ہے 24 فروری سن 2017 ہزار کے خطبۂ جمعہ کی ریکارڈنگ آپ نے سماعت فرمائی اس خطبۂ جمعہ کی ریکارڈنگ کے بعد ہماری براہ راست نشریات کا آغاز ہوتا ہے یہی دستور ہے ہفتے کو شب نو سے گیارہ اور اتوار کو شب آٹھ سے لے کے نصف شب تک یعنی رات کے بارہ بجے تک ریڈیو احمدیہ آپ کے ساتھ رہتا ہے ہمارے مستقل سامعین یہ بھی جانتے ہیں کہ پروگرام کے پہلے دو گھنٹے اتوار کے روز آٹھ بجے سے دس بجے شب ہم ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور دس بجے سے لے کے بارہ بجے تک کے آخری دو گھنٹے پروگرام اے ایم فائیو تھرٹی پر پیش کیا جاتا ہے یہ دستور جاری ہے گزشتہ کئی سال سے ہمارے سامعین یہ بھی جانتے ہیں کہ ریڈیو احمدی آپ کی خدمت میں مختلف پروگرامز پیش کرتا ہے جس میں سے بعض پروگرامز ایسے ہیں جس میں ہم فقعی مسائل پر بات کرتے ہیں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ہم جوابات دیتے ہیں اسی طرح سے کچھ پروگرام ایسے ہیں جس میں ہم آپ کی خدمت میں احمدیہ مسلم جماعت کا تعارف پیش کرتے ہیں اور امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی جنہیں جماعت احمدیہ مسیح معود و مہدی مہود علیہ صلاۃ وسلام جانتی اور مانتی ہے ان کی سیرت کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ان کی کتب کے بارے میں بات کی جاتی ہے تحریرات کے بارے میں بات کی جاتی ہے اسی طرح سے ایک پروگرام ہمارا ہر اتوار کا پہلا پروگرام ایسا ہوتا ہے جس میں ہم سیرتِ طیبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم ہر مہینے کی شروعات اسی موضوع سے کرتے ہیں یہیں ہمارے مستقل سامعین یہ بات بھی جانتے ہیں کہ ایک پروگرام ہمارا ایسا ہوتا ہے جس میں ہم آپ سے بات کرتے ہیں مغرب میں ترویج اسلام کے لیے جو مسائل اور کوششیں کی جا رہی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ احمد مسلم جماعت کے نوجوان احمدی مسلم جماعت کے احباب کس طریقے سے اسلام کی ایک حقیقی تصویر مغربی دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں ہم ذکر کرتے ہیں آپ کے سامنے ان کوششوں کا جو کہ کینیڈا امریکہ اور مغربی دنیا میں کی جاتی ہیں چاہے بات ہم کریں وہ تبلیغی مسائل ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے سوالات بھی لیتے ہیں ایسے پروگراموں میں جہاں آپ کو کوئی سماجی قسم کے جو آپ کے مسائل ہیں ان کو بھی ہم اس پروگرام میں شامل کر لیا کرتے ہیں مثلا یہاں کے جو نوجوان ہیں مسلمان ہیں اور وہ مختلف سوالات ان کے ذہن میں آتے ہیں جن کا تعلق یہاں کے معاشرے سے ہے ان کی بات بھی ہم کیا کرتے ہیں انہی پروگرامز میں سامعین آج کا بھی جو پروگرام ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اس سے پہلے کہ پروگرام کی تفصیل میں جائیں اور آج کے مہمان سے آپ کا تعارف کرائیں ایک بات اور ضروری جو ہم ہر پروگرام کے شروع میں آپ کو بتایا کرتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد آپ کے سامنے احمدیہ مسلم جماعت کا تعارف پیش کرنا احمدیہ مسلم جماعت کے بابت بات کرنا ہے اور اردو میں پروگرام کو پیش کرنے کی وجہ ہم اکثر آپ کو بتاتے ہیں وہ یہی جی ہے کہ وطن عزیز میں تو ہمیں یہ سہولت حاصل ہی نہیں کہ ہم آپ سے اپنی بات کر سکیں آپ تک اپنی بات پہنچا سکیں بالکل ہی ایک یک طرفہ پراپاگنڈا ہے جو کیا جاتا ہے اور اس کا جواب دینا وہاں ممکن نہیں یہ موقع اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں یہاں میسر ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سوالات لیں اور جو آپ کے ذہن میں اور یا جو باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں ان باتوں کی بابت آپ سے سوال لیں اور قرآن کریم اور احادیث سے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سلم سیرتِ طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ کو جوابات دیے جائیں ہمارے بہت سے کالرز ایسے ہیں سامعین جو کال بھی کرتے ہیں سوالات بھی کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد ان سامعین کی بھی ہے جو پروگرام سنتے ہیں اور کال کرتے ہیں کبھی کبھی نہیں کرتے کبھی ای میل کے ذریعے اپنی آرا کا اظہار کرتے ہیں ہم مشکور ہیں اور ہم سراہتے ہیں آپ کی آرا کو تجاویز کو اور آپ کے سوالات کو بھی اسی طرح سے میرے مخاطب وہ لوگ بھی ہیں جو کینیڈا میں تو نہیں بستے لیکن امریکہ میں یورپ میں جرمنی میں آسٹریلیا میں انگلینڈ میں نیوزی میں پاکستان میں انڈیا میں بہت سے لوگ ہیں جو یہ پروگرام بعد میں ریکاڈنگ سنتے ہیں جو ریکارڈنگ ہماری آفیشیل ویب سائٹ وائس پر موجود ہے ہر پروگرام کے بعد یہ اپلوڈ کر دیا جاتا ہے اور آپ یہ پروگرام ریکارڈنگ کے طور پہ سن سکتے ہیں تو بہت سے لوگ ہمیں ای میل کرتے ہیں ان پروگرامز کو سننے کے بعد آپ کا بہت بہت شکریہ آپ اپنی تجاویز بھی دیتے ہیں اپنی آرا بھی دیتے ہیں پروگرام سے پسندیدگی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ایک یہ رشتہ ہے جو ہمارا اور آپ کا ہے اس رشتے کی ہمیں قدر بھی ہے ہم اس کی اہمیت سے بھی آگاہ ہیں پروگرام کے لیے بہت شکریہ اکثر آپ میں سے احباب ہمیں ای میل کر کے کہتے ہیں کہ کبھی آپ ذکر نہیں کرتے کہ ہم بھی آپ کا پروگرام سنتے ہیں آج یہ ذکر کر دیا اور یہ ذکر ہمارا رہتا ہے آپ کی ای میلس بھی ہم شامل کرتے ہیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پروگرام کا موضوع بدل چکا ہوتا ہے اور ہم کسی اور موضوع پر ہوتے ہیں تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ پروگرام میں آپ کی ای شامل کریں لیکن جیسے ہی موقع ملتا ہے ہم آپ کی ای کا جواب ضرور دیا کرتے ہیں سامع گزارشات کے بعد ہم پروگرام کی آغاز کی طرف جائیں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مکرمہ محترم فرحان اقبال صاحب انہوں نے پروگرام ریڈیو احمدیہ میں احمدی احمد خوش آمدید کہیں گے السّلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ فران صاحب خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے دنیا کے لیے تو اتوار ایک چھٹی کا دن ہوتا ہے عموماً لوگ آرام کرتے ہیں آپ کے لیے لگتا ہے سب سے مصروف دن ہے جو فجر سے شروع ہوتے ہیں تو رات کے بارہ بجے تک چلتا ہے ایسے ہی ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے اور ہمیں ہماری اس میں خوشی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے دین کی خدمت کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھتے ہیں چلیں پروگرام کی تفصیل میں ہم جائیں گے لیکن آج ایک سہولت میں لیتا ہوں تھوڑی سی تین چار منٹ کی آپ ماشاءاللہ واقف زندگی ہیں آپ جی نے جی زندگی وقف کی بھی ہے جی تو وقف زندگی ہوتا کیا ہے ہمیں تھوڑا سا ہمارے سامعین کو بتائیں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ واقف زندگی نے اپنی زندگی دین کی ترویج کے لیے وقف کی ہے تو اس سے کیا مقصد کیا مطلب ہے آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے اصل میں بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا ہے وہ آج جو میں موضوع لینا چاہ رہا ہوں جو بعد میں ذکر کروں گا جی اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے اسلام کے اس زمانے میں ہم کئی دفعہ اپنے پروگراموں میں ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مل فرمایا مزے کی بات یہ ہے کہ کل پرسوں ایک دوست سے غیر احمدی دوست ان سے بات بھی ہو رہی تھی تو ان کو بھی بتایا تھا تو وہ بھی یاد رہے تھے بلکہ میں نے حدیث عادی پڑھی انہوں نے پوری پڑھ کے سنائی آگے سے عرب دوست ہیں بہت علم والے دوست ہیں یہ آضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں اسلام کا یہ حال ہو جائے گا کہ لم یب من الاسلامی اللہ رسم ٹھیک ولم یب من مقررآنی اللہ رسم ٹھیک اسلام جو ہے اس کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا قرآن کیم جو ہے صرف پڑھا جائے گا اس کا کوئی غور و فکر اس پر نہیں ہوگا تو یہ حالات ہیں ہمارے اور ان حالات میں ہمارے پاس بہت سے چیلنجز ہیں جی کئی پروگرام مجھے یہاں پر آ کے کرنے پڑتے ہیں جس میں ہمیں اپنی کنڈیمنیشنس کرنی پڑتی ہیں فلاں حملہ ہو گیا ہے دہشت گردی ہے جی جس پاکستان میں بڑی بری خبریں پاکستان سے بھی آئیں پورا ہفتہ ایک بہت بھیانک گزرا اور ہماری تو ان لوگوں کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور جو پسماندگان پیچھے رہ گئے ہیں بعض کے ان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل سے نوازے تو بات یہ کہ یہ حالات ہیں اور بعض اوقات انسان تھوڑا مایوس بھی ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک کب ہوں گے اور کیسے ہوں گے ٹھیک ہے تو جو آپ نے سوال پوچھا ہے نا ہماری جماعت میں اس کے بہت سے ذرائع ہیں میں آگے چل کے اپنا جب مضمون بیان کروں گا تو اس میں بھی ذکر آئے گا کہ ان میں سے ایک ذریعہ ہم نے یہ رکھا ہے کہ زندگی وقف کی جائے اسلام کی خاطر زندگی وقف کرنے والے لوگ ہوں ہم آج کل ججالیت کا ایک موسم ہے ایک زمانہ ہے جس میں کیپٹلزم ہے گریڈ ہے جی. پیسوں کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے تو لوگ جابس کرتے ہیں بزنسز کرتے ہیں جی اتنے اس میں الجھ جاتے ہیں کہ ان کو ذکر الہی کا کچھ بھی پھر نہیں رہتا ٹھیک جی. ہے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے قرآن کی میں بھی بعض آیات میں سورا توبہ میں سورہ عالِ عمران میں ذکر آیا ہے کہ ایک گروہ امت میں سے ایسا ہونا چاہیے جو یا مرون اب و ین ہن عالملکر کہ وہ لوگوں کو امر معروف کی طرف بلائیں اور بری باتوں سے روکیں ٹھیک ہے تو ہماری جماعت میں اس بات پر عمل کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ کو ہمارے ممبران کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ زندگی وقف کر دیں کسی بھی سٹیج پر آپ ہوں آپ کر سکتے ہیں آپ صرف آپ بالغ ہونے چاہیے آپ کی ایک ایسی ایج ہونی چاہیے جس میں آپ یہ فیصلہ کر سکیں خود اپنے بارے میں اور آپ اگر صحیح دماغ سے وہ فیصلہ کر رہے ہیں جی. تو ایک ایک آپ نے کچھ چیزیں سائن بھی کرنی ہوتی ہیں کیونکہ اس کا ایک ہے کہ آپ یہ کمٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ پھر وقف زندگی یہ وقف زندگی بن جاتے ہیں اور اس میں ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی اس میں اپنا پھر ذاتی نہیں ہوتا جماعت جدھر چاہے جیسے چاہے آپ کو رکھے آپ کو بھیجے اور آپ کا کام صرف تبلیغ اسلام ہے اور کوئی نہیں ہے وہ ایک ذریعہ ہے ہمارے نزدیک کہ ہم اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں اللہ تعالیٰ کی فض ہے میں بھی اس میں شامل ہوں لیکن اس میں میں اپنے آپ کو ذاتی طور پر کسی پر ترجیح نہیں دیتا आ, اللہ تعالیٰ قبول کرے سب کی اس خدمت کو جو ہماری جماعت میں اللہ کے سے بہت ہیں جو واقفی زندگی ہیں जी. واقفی زندگی ہیں اور اور لوگوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی ہمارے اس معاشرے میں رہتے ہوئے کئی بچے ہیں جو اس طرف ان کا رجحان ہو رہا ہے اور اس طرف وہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور سوال کا مقصد یہ بھی تھا کہ آپ نے خود ماشاءاللہ سے وقف کیا ہوگا اب ماشاء بھی ابھی بھی اپنی جوانی میں ہیں سوال یہ ہے فرانسہ صاحب بڑا اہم سوال ہے ایک مائنڈ سیٹ ہے اور وہ ذہنی رو یہ کہتی ہے کہ جنت کمانی ہے یہ ایک مسلمان کے ذہن میں ہے اب جنت کمانے کے آسان سے آسان طریقے ڈھونڈے جاتے ہیں جس میں سے ایک یہ شدت پسندی انتہا پسندی اگر میں اس کو دیکھوں تو نظر یہی آتا ہے کہ ایک شاٹ کٹ آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ جنت کما لی جائے جی. اب زندگی وف کرنے سے جیسے میں نے ذکر کیا کہ فجر کی نماز بلکہ اس سے بھی پہلے تیاری شروع ہوئی اور آپ نے رات بارہ بجے تک یہ کام کرنے ہیں پھر دن شروع کرنا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ مستقل ایک ساری زندگی اور دنیاوی طور پہ بالکل گزارے آپ نے کرنے کیا چیز ایسی آپ کو نظر آتی تھی آپ نے دعا کی تھی یا جو لوگ واقف نے زندگی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ صبر دیتا ہے یا ایک یہ میں جاننا چاہتا تھا دیکھیں میں اپنی وہ میری ذات کے بارے میں اپنی ذات کو تو کوئی چیز نہیں سمجھتا میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے کہ فجر سے پہلے کیا یا بعد میں کیا ہمارے سامنے آ حضر صلی, صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوائے حسنا ہے تو آضر بلکہ میرے پاس پچھلے دنوں ہم کچھ اس کے بارے میں پڑھ بھی رہے تھے ہمارے کچھ اسکالرز ہیں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک کتاب ہے ہمارے پاس جس میں آپ کا ایک ڈیلی اسکیڈول اس میں ہے کہ دن کب شروع ہوتا تھا کیا کرتے تھے تہجد پڑھتے تھے پھر فجر ہے تھوڑا لیٹ جاتے تھے پھر کوئی بلانے آتا تھا پھر آپ آ جاتے تھے مسجد میں پورا دن کا اس میں نا اسکیڈول ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جنت کمانے کا یہ بہت زیادہ ہے اور قرآن کریم کی بعض آیات کے بارے میں شاید لوگ اس میں غلط تاثر لے لیتے ہیں یا غلط سمجھ لیتے ہیں کہ اس کو ایک بزنس ٹرانزیکشن کی حد تک رکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ है. سے بھی وہ سودا کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اتنے کر لیتا ہوں اچھے کام تو بس مجھے جنت بھیج دو یہ مقصد نہیں ہے مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی رضا وجھ اللہ جو ہے نا قرآن کی میں آتا ہے وجہ اللہ کی رضا جو ہے وہ ڈھونڈنی چاہیے ٹھیک ہے وہ اصل مقصد ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک دفعہ بات ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ تم اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جا سکتے اپنے زور سے نہیں جا سکتے ٹھیک ہے اللہ کا فضل ہے تو ٹھیک ہے تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جاؤں گا اعمال اس کی اس طرح حیثیت نہیں ہے کیونکہ okay, مقصد وہ بتانے کا یہ تھا کہ اعمال کر کے آپ اس کی کیلکولیشن کر کے ٹو پلس ٹو کر کے وہ جنت میں جانے کا نہیں ہے ठीक. کہ آپ کہیں کہ جی میں ادھر حملہ کر دوں اور ایسے کر دوں اور جان اپنی ضائع کر دوں اس سے جنت مل جائے یہ ایک بہت غلط تصور مسلمانوں میں آج کل پایا جاتا ہے اصل مقصد یہ ہے کہ دن کے صبح اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک جی آپ یہی خواہش کریں کہ میری زندگی کے ایسے کاموں میں گزرے جسے اللہ راضی ہو خوہ آپ واقف زندگی نہیں بھی ہیں آپ اپنی ویسے زندگی گزار رہے ہیں جی آپ کی سارا دن آپ کا گزرتا ہے اس میں چوائسز ہوتی ہیں آپ نے چننا سلام. ہوتا ہے اور پھر ابھی میرے ایک یہاں پر ایک کنیڈین ہیں ان سے آج صبح ہی بات ہو رہی تھی فون پر بات ہو رہی تھی تو ان کو بھی میں یہی بتا رہا تھا کہ اس میں جو ہے نا ان اعمال و کہ ہمارے اعمال جو ہے نیتوں سے اگر آپ جاب پر بھی جا رہے ہیں اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں پیسے کما لوں اور بڑا امیر ترین بن جاؤں اور اس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں کہ اسٹیو جابس کی طرح یا بل وہ بل گیٹس کی طرح میرے پاس پیسہ آ جائے اور وہ آپ نے ایک دوڑ لگائی ہوئی ہے تو وہ آپ کی نیت ہے اور وہی آپ اس کے مطابق ہی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کی خواہش یہ ہو کہ میں, میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ پیسے دوں کچھ اپنی ماں کو دوں کچھ غریبوں کو دوں کچھ اس میں اشاط اسلام کے لیے اس میں حصہ ہو کوئی جی. نما, م, م, مساجد کے فنڈ میں میں کچھ پیسہ دوں جی. اور اپنی ذات پر بھی جو خر, خرچ کروں اس میں بھی آپ کی نیت یہ ہو سکتی ہے کہ اپنی ذات پہ خرچ کروں گا میرے اندر ہمت آئے گی میں خدمت اسلام کے لیے زیادہ وقت گزار سکوں گا ٹھیک ہے وہ اگر نیت ہے تو ہر انسان واقف زندگی بن سکتا ہے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ایک تصور ہے کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے سوچنے کی ضرورت ہے یہی یہی پوائنٹ تھا میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ ایک جہد مسلسل یہی جہاد حقیقی جہاد اسی کا نام ہے اور آپ نے وہ پوائنٹ دے دیا فرحان صاحب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کھلی کتاب ہے اور ان کا دن ہمارے سامنے ہے لوگوں کو اس اس کو سمجھنا چاہیے بڑی اچھی کتاب ہے ہمارے سننے والے اگر چاہیں جی تو ہم ان کو اس کا لنک بھجوا سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے اور اس میں جو ہے بڑا اچھا لکھا ہوا ہے کہ کتنے دوپہر کے کی وقت کیا ہوتا تھا جی صفی بھائی بات یہ ہے کہ یہ مہینہ جو ختم ہونے والا ہے یہ جماعت احمدیہ کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے ٹھیک ہے اس میں 20 تاریخ کو بیس فروری کی تاریخ کو ہم ایک جلسہ منعقد کرتے ہیں جس کا نام ہے جلسہ یوم مسلم ماؤد رضی اللہ علیہ اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حضرت مسیح ماؤد حضر مرزا غلام احمد علیہ السلاۃسلام کی ایک پیشگوئی اس کو ہم یاد کرتے ہیں میرا موضوع اکثر میں میرے پروگرام کی شروع میں بھی جو آ, آیات پڑھی جاتی ہیں سرحد زحاء کی وہ اماں بن امہ تی رب بلد. خاف بلد. خاف کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے رب نے جو تم پر نعمت کیا اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے سے نعمت ہونا چاہیے تو ہمارے لیے یہ جلسہ بھی ایک قسم کی سے نعمت ہے ٹھیک ہے یہ ہم اب بلکہ ہم اپنے آپ کو رمائنڈ بھی کراتے ہیں کہ احمدی مسلمان ہے, کیوں ہے پتہ ہونا چاہیے اس کی ایک لوجک ہونی چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ماں باپ احمدی تھے تو ہم بھی احمدی ہو گئے ٹھیک ہے تو لاجک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عزت مرزا غلام احمد علیہ السلات وسلام سیح و امام مہدی کے ساتھ ایک تعلق تھا ٹھیک ہے اور آپ کو غیب سے علم عطا کیا جاتا تھا اور ان علوم میں سے ایک علم آپ کو یہ دیا گیا کہ آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دی گئی ٹھیک ہے اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کا احادیث میں بھی ذکر آتا ہے آ حضرت آ... صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مسیحی مسیح معود ہے کہ وہ شادی کرے گا اور اس کے اولاد ہوگی ٹھیک ہے میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام السلام کی کتاب عربی کی ہے حمامت البشرا جی اس میں آپ اس حدیث کو لے کر اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ایک ہزاروں لوگ ہیں کروڑوں لوگ ہیں شادیاں کرتے ہیں اولاد وغیرہ ہوتی ہے تو ایک مسیح کے بارے میں یہ کیوں فرمایا اس لیے فرمایا کہ اس کی شادی کرنے اور اس کے اولاد ہونے میں کوئی خاص بات تھی ٹھیک ہے اور ان باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ آپ کو ایک خاص لڑکے کی پیشگوئی دی جانی تھی ٹھیک ہے تو یہ عزر مرزا غلام احمد علیہ السلۃ والسلام ہوشیار پور گئے لدھیانہ گئے ہوشیار پور میں آپ نے کچھ عرصے کے لیے چلہ کاٹا آپ نے چالیس دن کے لیے آپ ایک علیحدہ جگہ پر مکان میں اکیلے کچھ دیر رہے وہاں پر ریاضت کی ذکر الہی کیا دعائیں کی نمازیں پڑھیں نوافل ادا کیے ایک لمبا سلسلہ تو میں میں چاہوں کے ہے تو اس کو گو کہ یہ مضمون صداقت حضرت رکھتا ہے اس پر بھی ہم کچھ بات کر سکتے ہیں لیکن اثر میرا مقصد ہے اس کو پھر آگے ایک اور بات بیان کرنا ہے جو میرے اکثر جو موضوع ہوتے ہیں یہاں پر ان سے تعلق رکھتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے پیشگوئی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلط کو بتائی آپ اگر اس کو سن رہے ہیں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس کو کھلے دل سے سنیں ٹھیک ہے آپ کے اعتراضات ہوں گے کوئی آپ کے سوال ہوں گے کوئی یہ ہوگا کہ آپ مانتے نہیں آپ نہ مانیں لیکن اس کو کھلے دل سے کم از کم سوچیں تو صحیح کہ یہ پیشگوئی ہے پوری بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اگر پوری ہوئی ہے تو کیوں پوری ہوئی ہے اس کا کیا لاجک ہے ہو سکتا ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ واقعی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص تعلق تھا جس کی وجہ سے پوری ہوئی ہے تو یہ سوال ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اور کھلے دل سے اگر سوچیں نہ مانیں آپ کی مرضی ہے اس میں آپ کو اختیار ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلۃ والسلام وسیح ماؤود علیہ السلاۃ والسلام کو فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں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 کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا ایک زکی غلام لڑکا تجھے ملے گا وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ضروریت و نسل ہوگا خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے اس کا نام انموا ایل اور بشیر بھی ہے اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رج سے پاک ہے وہ نور اللہ ہے مبارک وہ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 اور علوم ظاہری و باتنی سے پر کیا جائے گا اور وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا دوشمبا ہے مبارک دوشمبا فرزند دل بند گرامی ارجمند مظہر الاولی والآخر مظہر الحقی نزل من منسما جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا نور آتا ہے نور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 ٹھیک ہے بہت شکریہ یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک پیش گوئی تھی جو کی گئی اور بیس فروری کا اٹھارہ سو کا فروری اٹھارہ کو یہ پیش گوئی شائع کی گئی ٹھیک ہے اور اس کے بعد حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلۃۃسلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا بارہ جنوری اٹھارہ سو ایٹین ایٹی نائن اردو میں کبھی کبھار میں اس کو کنفیوز کرتا ہوں نواسی اٹھارہ سو نواسی میں بارہ جنوری کو حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ان کی پیدائش ہوئی ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے بعد میں انیس سو چودہ میں وہ خلیفہ المسیح ثانی بن گئے جماعت کے دوسرے خلیفہ اس پیشگوئی کو جو جو دیکھنے والے ہوتے ہیں جو پڑھنے والے ہوتے ہیں جو اس پر اس کا مطالعہ کرتے ہیں اس میں باون خصوصیات ہیں جی اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلط کو اس کے علاوہ بھی بعض الہامات ہوئے اپنے بیٹے کے بارے میں ان کو ملا کر یہ ساٹھ تک بھی خصوصیات چلی جاتی ہیں تو بہرحال یہ جو باون خصوصیات ہیں اور پھر آپ کی مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کی جو خلافت ہے وہ بھی جی باون سال میں تو یہ ایک لمبی پیش گئی ہے اور اس میں اتنی ساری باتیں ہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے لیے کل کل کے بارے میں بات کرنا مشکل ہے اگلے ہفتہ دور کی بات مہینے بعد کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے لیکن یہ کہنا کہ میں پہلی بات یہ کہ اعظم مرزا غلام محمد السلاۃ نے یہ فرمایا کہ میں زندہ رہوں گا پھر میرے ایک بیٹا ہوگا اور وہ بھی زندہ رہے گا اور وہ بھی عمر پائے گا اور یہ ن... اگر دیکھیں ایک دو باتیں ہوتی تو ایک بچہ پیدا ہو کر وہ بیس تیس سال کی عمر میں بھی, بھی مر سکتا تھا لیکن اتنی لمبی پیشگوئی ہے اتنی زیادہ خصوصیات ہیں کہ وہ بیس تیس سال میں پوری نہیں ہو سکتی ان کے لیے ایک لمبا سلسلہ چاہیے تھا ایک لم... لمبی عمر والا بیٹا چاہیے تھا وہ اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹا دیا پھر بیٹے کی لمبی عمر دی تاکہ وہ ساری خصوصیات ایک ایک کر کے اس میں پوری ہوں تو جو دوست اس کو دیکھنا چاہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیش گوئی اکیلے ہی کافی ہے کہ آپ سمجھ جائیں کہ جماعت احمدیہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جماعت ہے ایک انسان کا یہ کام نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حضرت بشیر الدین محمود احمد صاحب جن کو جماعت کے دوسرے خلیفہ جماعت احمدیہ کہتے ہیں جی جی تو ہمیں ان کی سوانح کو بھی پڑھنا چاہیے اور ہمیں پتہ ہو کہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں جو ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ سب باتیں پوری ہوئیں یا کتنی باتیں پوری ہوئیں اس پروگرام میں آگے چل کے ہم اس کا ذکر بھی کرتے رہیں گے سامع ریڈیو احمدیہ پروگرام کا نام جو آپ سن رہے ہیں اور میں ہوں سفیر راجپوت آپ کا میزبان یہ پروگرام دس بجے تک آپ کی خدمت میں اسی فریکنسی پہ پیش کیا جاتا ہے دس بجے کے بعد سے لے کر آخری دو گھنٹے ہم اے ایم فائیو تھرٹی پر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں پروگرام میں اب وقت ہے جب ہم آپ کے سوالات بھی شامل کرتے ہیں اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو سٹوڈیوز کا نمبر فور ون سکس فور ون زیرو سکس یہ نمبر ہے اور ہمارے وہ سامعین جو ٹورنٹو شہر سے باہر سے ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں آپ ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو سکس پر کال کر سکتے ہیں پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اسی طرح سے بعض ہمارے سننے والے ہیں جو پروگرام میں کال نہیں کرتے اپنا سوال لیکن ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں تو بذریعہ ای میل آپ ہمیں اپنا سوال پہنچا سکتے ہیں ای میل ایڈریس ہے QA کیو ایز a question اور A ایز an answer کیو اے ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے وی او آئی سی ای او ایف آئی ایس اسلام کی آواز وائس یہی ہمارے ویب سائٹ کا بھی ایڈریس ہے ڈبلو اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ نہ صرف یہ کہ آج کا پروگرام سن سکتے ہیں براہ راست اپنا سوال بھی آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں بلکہ آرکائف سیکشن میں جا کر آج سے پہلے کے تمام پروگرامس کی ریکارڈنگ بھی سنی جا سکتی ہے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور جو ہمارے ساتھ کالرز ہیں ان کو ہم شامل کریں گے کوشش یہ کیجیے گا کہ جو آپ کا سوال ہو موضوع سے متعلق ہی رہے اور جب آپ آن ایئر آئیں تو اس بات کا خیال کریں کہ آپ کو سننے والے بہت سے لوگ ہیں تو آن ایئر آپ جو سوال کریں اس سوال کو اچھے الفاظ میں بیان کریں اور جب ہم جواب دیں آپ کو اگر آپ کی اس جواب سے تشرفی نہ ہو تو آپ دوبارہ بھی پروگرام میں کال کر سکتے ہیں تو مختصر پہلے ایک سوال بیان کر دیں اس کا جواب لے لیں اور اس کے بعد آپ دوبارہ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں ہمارے پاس تقریباً قریب کا وقت ہوتا ہے آپ کے ساتھ ہمارے آج کے جو پہلے ہیں صاحب کو وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی سر ابھی جی آپ آنر ہیں آپ اپنا سوال کی سے سوال کرنا چاہتا سر ایک تو مجھے کا میننگ نہیں پتا سر اس کا میننگ کیا ہے ٹھیک ہے ایک یہ سوال ہے اور ایک میرا نماز کے حوالے سے سوال تھا نماز ہے یہ کیا نماز ہے میں نے ایک صاحب علم کو ان سے یہ سنا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ آپ جو ہے تو کی نماز مطلب لوگ کیسے کہ ہم کام پہ جاتے ہیں ہمارے لیے اٹھنا مشکل ہو تو ہم کیا کریں شوق تھا پڑھنے کا تو ان سے کہا تھا کہ آپ جو ہے مطلب کہ عشاء کے ساتھ جمع کر لیا کریں تو کہتے اس وقت نمازیں بتر چلی ویسے تو میں نے ایک اور کہتے ہیں آڑ کو آڑ ہے اس لیے اس کا نام نمازیں بتر ہے لیکن وہ مغرب کی بھی تو آڑ ہی ہوتی ہے تو ہم بیتر نہیں کہتے. تو یہ میرے دوست والے سارا ٹھیک ہے افضال صاحب بہت شکریہ آپ کا سوال ہم نے لیا ہے ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں انہیں بھی ہم ریڈیو اعجاز صاحب ہمارے ساتھ پچھلی دفعہ میں نے وہ سوال کیا تھا میرے خیال سے بارے میں اور آپ کے حضور صاحب بارے تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ پورا قرآن کو آپ تفصیل سے پڑھیں اور اس کے بعد آپ مجھ سے بات کریں پچھلا پورا میں نے پورے قرآن کی اسٹڈی کی پورا اس اس کی تشریح اس کے مطلب سب وہ میں نے اس میں پڑھا قرآن میں مجھے دونوں چیزیں نہیں ملی ایک چیز کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا ہے مجھے کہیں نہیں ملا سوائے اس کے کہ جی کہ وہ شبہ ڈال دیا گیا کہ جی اٹھا لیے گئے ہیں یا اٹھا لی گئی ہیں یا فوت ہو گئے ہیں یا کچھ بھی اور دوسری چیز جو تھی کہ مجھے کہیں یہ نہیں ملا کہ جی کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے بعد میں ایز رسول جو ہے وہ اس دنیا میں آنا ہے میں اس چیز کا یہ میرا پہلا سوال ہے اس کا جواب مجھے مل جائے گا تو پھر میں اس کے پاس دوسرے سوالات کروں گا لیکن میں قرآن کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں عزیز اور وہ جو کتابیں جو آپ محمد صاحب،, صاحب نے جو لکھی ہیں میں ان کی حوالوں سے کوئی بات نہیں کرا میں صرف قرآن کے حساب سے وہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے قرآن میں یہ دونوں چیزیں نہیں ملتی ٹھیک ہے اجازت صاحب بہت شکریہ آپ کے سوال کا آپ کے سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے اور اس کا جواب ہم لیں گے سامن ریڈیو احمدیہ پروگرام ہے سفیر راجپوت میزبان آپ کے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور سوال آپ کر سکتے ہیں آپ کے سوال کے جواب ہم حاصل کریں گے فرحان اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحان اقبال صاحب کے پاس ہم چلیں گے اور ان سے سوالات کے جواب لیں گے افضال صاحب نے پہلی کال کی تھی پہلے سوال کا حصہ یہ تھا کہ آپ نے ان کے سوال, سوال, سوال کی, کی طرف آتا موجود. ہوں جی. اگر اجازت ہو تو میں اپنا موضوع جو ہے اس کو آ, ریپ اپ کر دوں موضوع میرا یہ چل رہا تھا میرا پروگرام ہوتا ہے کہ اشاط اسلام کے لیے ہم کیا کیا ہماری کاوشیں ہیں اس حوالے سے بات ہوتی ہے میں نے جو حضر مرزا غلام احمد حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی ایک پیش گوئی کا ذکر کیا ہے اور یوم مسلم عود کا ذکر کیا ہے اس کو میں اسی طرف اسی اسی وجہ سے بیان کر رہا تھا کہ وہ میری تمہید تھی اور بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو پیشگوئی ہے ایک بیٹے کے بارے میں اس کے جو خصوصیات ہیں وہ آج تک ہم ان کے نتائج دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسے کیسے عمدہ طور پر وہ چیزیں پوری ہو رہی ہیں اور کیسے مثلا ایک تحریک جو حضرت حضرت مسلم مود حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفات تو المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ جو انہوں نے ایک تحریک شروع کی اس کا نام تھا تحریک جدید آپ اس کو دیکھ لیں تحریک جدید کے کیا مقاصد تھے میں لمبا مضمون ہے لیکن مختصر سا بتا دوں کہ مختلف اس کے مقاصد تھے اس میں اس کے ہم کہتے ہیں مطالبات تحریک جدید ٹھیک ہے یہ ایسے وقت میں شروع ہوئی جب دشمنان احمدیت نے یہ کہا کہ ہم جو ہے احمدیت کا کو مٹا دیں گے ختم کر دیں گے اس وقت یہ لانچ کی گئی تھی تحریک جدید اور یہ تھا سال 1934 کا 1934 اور اس میں بعض پھر اوور ایئرز یہ لمبا ایک سلسلہ چلا خطا... خطابات کا خطبات کا جس میں اس کے اس کے بارے میں بتایا گیا اور اس کے مقاصد بتایا گیا تو اس میں سے ایک وقف زندگی ہے جس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں ٹھیک ہے سادہ زندگی بسر کرنا وقف رخصت ہو کسی کو تو وہ اس وقت وقف کر دینا پھر اس کا ایک حصہ تھا کہ تبلیغ بیرون ہند انڈیا سے باہر جو ہے ہمارے ہماری تبلیغ ہونی چاہیے پیغام پہنچنا چاہیے آ, اور جو ہے تمدن اسلامی کا قیام یہ بھی اس کا ایک حصہ تھا تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ وہ جو تبلیغ والا ایک حصہ تھا اور اشاط اسلام کا حصہ تھا جو پوری دنیا میں ہم نے اسلام پھیلانا ہے آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسے پورا ہو رہا ہے اور اس زمانے میں یہ کینیڈا اور امریکہ کی طرف بھی ہمارے ایک جو ہے مبلغ آئے تھے اور وہاں سے ایک سلسلہ چلا اور وہ بڑھتا گیا اور بڑھتا گیا اور اب کینیڈا میں ہی ہماری کوئی ستر سے زائد یہاں پر جماعتیں قائم ہیں ہماری مساجد ہیں یہ اسی پیشگوئی کی ایک کڑی ہے میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا وہ مضمون لمبا ہو رہا تھا اس لیے میں نے ساری بات نہیں کہ بات یہ ہے کہ وہ وہی پیش گوئی ہے جو ازم مرزا غلام احمد علیہ السلام اور پھر وہی پیش گئی جو آزر صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنو. فرمائی تھی کہ یا تاضواج یولاد اللہ کہ وہ مسیح آئے گا شادی کرے گا اس کی اولاد ہوگی وہاں سے وہ سلسلہ چلتا ہے اور پھر یہ مسلم آتے ہیں اور پھر آج تک ٹو دا پریزنٹ ڈے مومنٹ ہم جو ریڈیو احمدیہ پر بھی یہ بات کر رہے ہیں اور مزید. ہمارا پیغام لوگوں کا پہنچ رہا ہے یہ اسی کا حصہ ہے اور اسی کا نتیجہ ہے اور وہی اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں لمبا مضمون ہے اس سے میں زیادہ نہیں اس میں جا سکا لیکن بہت دلچسپ مضمون ہے انشاءاللہ شاء موقع موقع ملے گا تو اس کی آگے بھی کچھ گفتگو کریں گے. بالکل بالکل سوالات کی طرف آتے ہیں جی اعجاز صاحب نے جو سوال کیا مجھے ریمائنڈ کرائیں ان کے وطر والا سوال مجھے پوری طرح سے سمجھ نہیں آیا یہ تھا افضال صاحب کا جی جی سوال کے کیا مطلب ہے؟ مسلح, سبق محود سبق مسلح ہوتا ہے اصلاح کرنے والا اور ماؤد ہوتا ہے جس کا وعدہ دیا گیا ہو ٹھیک ہے ایسا اصلاح کرنے والا جس کا وعدہ دیا گیا ہو ٹھیک ہے تو جب ہم مسلم کہتے ہیں تو وہ یہ تھا کہ حضرت مسیح ماؤد حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلاۃ کو ایک وعدہ دیا گیا تھا ایک ایسے بیٹے کا جو مسلح ہونا تھا یعنی جس نے اصلاح کرنی تھی دنیا کی ٹھیک ہے تو وہ, وہ اس کا مطلب ہے اس کا جو لفظ ہے ان الفاظ کا یہ مطلب بنتا ہے دوسرا سوال کا حصہ ان کا یہ تھا وہ پوچھنا چاہتے تھے کہ کیا وطر کی نماز نماز تحجد ہے یہ سوال تھا اور وہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ انہوں نے کسی سے پوچھا تھا کہ جواب یہ ملا کہ وطر تحجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے نہیں پتہ وہ حدیث ہے یا نہیں جی. لیکن انہوں نے جس طرح بتایا کہ اگر کچھ uh, لوگوں نے سوال کیا تھا کہ صبح اٹھ نہیں پاتے مشکل ہو جاتی ہے تو ان سے کہا گیا کہ وطر پڑھ لیا کریں تو تہجد کی طرح ہے نہیں یہ تو پوچھنے والی ہے میں نے نہیں ایسی کبھی حدیث سنی ٹھیک ہے لیکن جہاں تک یہ اصولی طور پر بات کرتے ہیں نا جو وطر ہیں وہ نماز عشاء کا حصہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا وہ نماز تہجد کا میں آپ کو ایک بعد میں بتاتا ہوں لیکن جو نماز ہے جو فرض ہے ٹھیک ہے اصل میں نماز کی جو ہے نا اقسام ہوتی ہے ہم فقی مسائل کی طرف آ رہے ہیں ہمارا ایک دوسرا پروگرام ہوتا ہے جس میں ہم فقی مسائل لیتے ہیں وہ مرزا محمد افضا صاحب آتے ہیں آپ ان سے دوبارہ اس کو پوچھ سکتے ہیں میں چونکہ ہم نے کر دیا ہے تو مختصراً بیان کر دوں کہ نماز کی قسمیں ہیں بعض جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں اس میں ایک فرض ہے ایک سنت ہے اور ایک نماز کو ہم کہتے ہیں واجب ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو جو فرض ہیں وہ آپ کو پتہ ہیں جو نماز کا وہ مثلا فجر ہے اس کے دو رکعت فرض نماز ہے اور دو سنتیں ہیں تو سنتیں جو ہے فرض تو پڑھنے پڑھنے ہیں اس کے है? اس سے کوئی نہیں ہے چھوٹ نہیں ہے اگر آپ کی قضا بھی ہو جاتی ہے آپ نے پڑھنے پڑھنے ٹھیک ہے سنت جو ہے وہ ایسا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وہ پڑھتے تھے تو اس لیے اس سنت کو کے مطابق چلتے ہوئے ہم بھی پڑھتے ہیں اور اگر ہم اس سنت سے ہٹ, ہٹیں گے جان بوجھ کر تو وہ گناہ ہے ٹھیک ہے لیکن بعض صورتوں میں سنتیں رہ جاتی ہیں یا نمازیں جمع ہو, ہوئی ہیں تو اس میں سنتیں چھوڑ دی جاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے نمازیں جب جمع ہوتی ہیں مثلا تو نماز کافی لمبی ہو جاتی ہے اس میں اگر سنتیں بھی ایڈ کریں گے تو وہ آدھے پونے گھنٹے کی تک بھی نماز وہ جو ہے بہت لمبی چڑھی جاتی ہے اس لیے مسلمانوں کی سہولت کے لیے یہ ہے کہ جب فرض جب نمازیں جمع کی جائیں تو صرف فرض نمازیں پڑھی جاتی ہیں سنتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس میں بھی اور پھر سفر پر بھی جائیں تو اس میں بھی ہوتا ہے کہ سنتیں وغیرہ چھوڑ دی جاتی ہیں نمازیں جمع ہو جاتی ہیں اس میں بھی فجر کی جو سنتیں ہیں وہ نہیں چھوڑی جاتی کہ ان کی زیادہ تاکید آئی ہے ٹھیک ہے پھر وطر جو ہے نا وطر ہیں یا نماز عید ہے یہ واجب نمازوں میں سے ہیں یہ واجب ہے آپ کے پاس موقع ہو آپ کے پاس سہولت ہو تو پڑھنی چاہیے اگر موقع اور سہولت کے باوجود آپ نہیں پڑھیں گے تو پھر وہ غلط بات ہے وہ اچھا نہیں سمجھا جائے گا وہ مستحسن نہیں ہے تو وطر بہرحال نماز عشاء کا حصہ ہے نماز عشاء فرض چار رقت ہوتی ہیں اس کے بعد دو رکت سنتیں ہوتی ہیں اس کے بعد جو ہے دو اور ایک رکت اس کے بعد ملا کر وطر نماز پڑھی جاتی ہے اگر آپ نے صبح اٹھ کر نماز تہجد پڑھنی ہے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اٹھ کر آٹھ رکتیں نوافل پڑھتے تھے جو نماز تحجت ہے اور اس کے بعد وطر پڑھتے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا وہ ایک نماز کا ایک پورا جو ہے اس کو ایک ایک پیکیج بن جاتا ہے کہ آپ کی نماز عشا کی ہوئی عشا کے سنتیں ہوئیں سنتوں کے بعد آپ نے صبح اٹھ کے نوافل پڑھے نوافل کے بعد آپ نے اس کو کلوز کیا وطروں کے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک نا تو لیکن اگر آپ کو شک ہے کہ آپ نہیں اٹھ پائیں گے تو یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ وطر رات کو ہی پڑھ لیں ٹھیک ہے اور صبح اٹھ کے آپ نوافل ادا کر لیں تو تحدود نہیں ہے نہیں جو ہے تہجد کا نہیں بدل نہیں اپ صبح اٹھ کر دو رکعت نفل پڑھ لیں وہ اپ کی تہجد ہی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اپ نے وتر بھی پڑھ لیا تو صبح تہجد پڑھ ہی جا سکتی ہے وہ اس صبح تہجد کے بعد اپ وتر پڑھ سکتے ہیں اگر اپ کے پاس وہ وقت ہے وہ ایشو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اگر پتہ نہ ہو کہ میں نے صبح اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا جی تو وہ بہتر یہی ہے کہ اپ وتر رات کو ہی پڑھ لیں اگر اپ کو عادت نہیں ہے جن لوگوں کو بہت اچھی عادت ہوتی ہے صبح پر اٹھنے کی وہ تو صبح اٹھ نفل پڑھ کر تہ حج وہ آم آم آم آم آم آم وطر پڑھ لیتے ہیں اس میں کوئی حج نہیں ہے اور ان کے دوسرا سوال یہ تھا کہ اس کو وطر کو اندازہ ہوا ہے کہ کیوں کہا جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے ان کو کہا, کہا کہ چونکہ آڈ نمبر ہے تین ہے تو وطر ہے تو ایسا خیال نہیں وطر انوایو ہب الوطرا عدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطر ہے اس لیے آڈ ہے نا آڈ نمبر کو وطر ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ وطر کو پسند کرتا ہے تو ہم کئی کام بھی جب کر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بتر کر لو بلکہ میں نے دیکھا ہے بعض دوست یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر کسی کو تحفہ کچھ پیسے دینے یا رقم دینی ہے یا کچھ اس طرح کرنا ہے اس کو بھی وطر کر دیتے ہیں دس ہزار کسی کو دینے ہیں تو دس ہزار بجائے گیارہ ہزار کر دو تو وہ وطر تو بہرحال یہ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ اس چیز کو پسند کرتا ہے اس لیے وطر کے مطابق لوگ چلتے ہیں اس طرح رات کی نماز ہے عشا کی نماز ہے آپ نے چار پڑھی رکھد پھر دو رکھد پڑھی تو آپ نے تین پڑھ کر اس کو وطر کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا یا آپ نے صبح تہجد کے لیے اٹھے ہیں اور اس کے بعد وطر رہے ہیں تو آٹھ رکھتے ہیں اس کے بعد دو دس رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک پڑھ کر آپ نے اس کو بھی وطر بنا دیا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کی خوشی اور رضا کی خاطر جو ہے وہ کیا جاتا ہے اس کو آپ ساری نمازوں کو ملا کے نہ کریں کہ پھر مغرب کو بھی آپ نے اس میں ایڈ کر لیا اور وہ اس طرح کی کیلکولیشن میں نہ پڑھیں وہ صرف نماز کے ساتھ اس کا ہے تعلق ان عشاء کے ساتھ ہے اس کے وہ بہتر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ مطلب ہے مجھے امید ہے افضال صاحب کچھ حد تک آپ کو آپ کے سوال کا جواب بھی ملا ہوگا ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ اعجاز صاحب کا سوال ہے اور اعجاز صاحب کے سوال کو انہوں نے سوال کیے کیا ہے اب یہ بھی سوال ایسا ہے جو انسر صاحب کے پروگرام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یہ صداقت حضر مسیمہ اسلام سے تعلق رکھتا ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کوئی سوال کیا تھا اور ان کو کہا گیا تھا کہ قرآن کو تفصیل سے پڑھیں تو مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا کانٹیکس تھا اول تو یہ ہے کہ کسی دوسرے اسکالر سے آپ نے سوال کیا ہے اور ان کے ساتھ ایک آپ کی گفتگو چل رہی ہے تو آپ ان سے ہی دوبارہ سوال کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے اس لیے है. ہم اس پر کوئی کامنٹ نہیں کر سکتے جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ مسیح کے دوبارہ دوبارہ آنے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تو یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے میں بھی کتاب کا ذکر کر رہا تھا حمامت البشرا اس میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی یہی فرمایا ہے کہ آپ قرآن کریم میں دیکھیں مسیح کے آسمان سے نازل ہونے کا کہیں ذکر نہیں ہے تو کیوں یہ ہمارے ہماری طرف سے یہ سوال آپ سے اور جو دوسرے غیرآمدی ہیں ان سے کیا جاتا ہے کہ کیوں آپ نزول مسیح کا عیسیٰ کا پر ایمان لاتے ہیں جب پورے قرآن میں ہی ذکر نہیں ہے کہ ایک شخص نے آسمان سے نازل ہونا ہے ایسا ذکر ہی نہیں ہے تو جہاں تک ویسے ایک اشارہ ہے مسیح کے آنے کا ایک اشارہ ہے وہ سراء الجمعہ میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ و کو امیوں کی طرف بھیجا گیا تاکہ وہ انہیں ان پر آیات پڑھ کر سنائیں ان کو حکمت سکھائیں ان کو کتاب سکھائیں ان کی ان کا تزکیہ کریں اور پھر مایا و آخری نا منہم لماں اور آخرین میں بھی ایک بےست ہے جس کے ذریعے سے جو اور وہ ایسے لوگ ہیں جو صحابہ سے نہیں ملے اب یہ ایک بات ایسی ہے قرآن کی میں صحابہ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اس وقت آر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ جب ایمان سریا پر چڑھ جائے گا تب ایک شخص آئے گا جو فارسی الاصل ہوگا اور وہ اس ایمان کو واپس لے آئے گا تو ٹھیک ہے وہ قرآن کریم میں ایک حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلط کا نام نہیں آتا لیکن اشارہ ضرور ہے سورہ الجمعہ میں ایک آخری زمانے میں آخرین میں ایک بےثت ہونی ہے ایک مسیح نے آنا ہے اور اس کا ہمیں صحیح بخاری کی کتاب و تفصیر میں اس حدیث سے وضاحت مل جاتی ہے میں بہت مختصر اس وقت بات کر رہا ہوں کیونکہ اس موضوع پر کئی دفعہ بات ہو چکی ہے اور اگر آپ کو مزید تفصیل چاہیے ہو تو آپ انسر صاحب سے وہ پوچھ سکتے ہیں جب ان کا پروگرام ہو میرا یہ موضوع نہیں ہے اس لیے میں مختصراً بیان کر رہا ہوں تو بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد علیہ السلاۃ والسلام کا نام آنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری اول تو یہ سوال ہے اس کا جواب یہ है. ہے کہ ہر نبی کا نام نہیں آتا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وضاحت سے ہم بائبل کھول کے بلکہ ایک جگہ نام دکھا بھی دیتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے لیکن اس میں بھی لوگ اس کی تشریحات کرنی شروع کر دیتے ہیں ضروری نہیں ہے پچھلے انبیاء بھی جو آئے آپ لوگ بھی ایمانداتے ہیں حضرت داؤود علیہ السلام آئے حضرت سلیمان علیہ السلام آئے حضرت علیہ السلام آئے کون سی کتابوں میں ان لوگوں کے نام تھے ٹھیک ہے سب کو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو آج تک یہودی بحث کرتے ہیں کہ وہ کون آ گیا ہے پہلے تو اعلیان نے آنا تھا بالکل تو بات یہ ہے کہ اصول اللہ تعالیٰ کا کام یہ کچھ اللہ تعالیٰ جب پیشگوئی کرتا ہے تو اس میں کچھ پردہ ہوتا ہے کچھ اخوا ہوتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وضاحت سے بتا دیا جائے کہ مثلاً آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ایک شخص آئے گا اس کا نام محمد ہوگا اس کی والدہ کا یہ نام ہوگا اس کے والد کا یہ نام ہوگا وہ فلاں شہر میں آئے گا وہ ان لوگوں میں پیدا ہوگا وہ اس صدی میں پیدا ہوگا اس سے پہلے یہ واقعات ہوں گے اس کے بعد یہ واقعات ہوں گے ایسی بات نہیں ہوتی اشارتاً ذکر کر دیا جاتا ہے ایک جگہ اشارتاً آپ کا نام بھی آتا ہے لیکن اس کا بائبل کے ترجمے میں اس نام کا بھی اس کے اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے نام نہیں لکھا جاتا اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد اصلاۃ والسلام کے بارے میں بھی جو پیش گئی ہے وہ اس میں کچھ اخوا کے پہلو ہوتے ہیں اور یہ ایک لمبا مضمون ہے میں اس اس طرف نہیں جا رہا کیونکہ ہمارا وہ پروگرام پھر آ, اس کا مضمون سے ہم کافی ہٹ رہے ہیں تو مضمون کی طرف واپس آتے ہیں چلیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا سامعین ریڈیو ہے ودیا آپ سن رہے ہیں پروگرام اور پروگرام میں ہمارا اور آپ کے ساتھ شب بارہ بجے تک رہے گا آپ سے پروگرام کی شروع میں یہ بات واقعی عرض کی تھی بتائی بھی تھی کہ مختلف مضامین ہیں اور مختلف ہمارے مقررین ہیں ہمارے مہمان ہیں جو آتے ہیں آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس یہ حق محفوظ ہے کہ اگر موضوع سے متعلق نہیں ہے تو ہم سوال کو آگے بھی لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ پورے تین گھنٹے کا ایک اور پروگرام ہمارے پاس آئے گا انصر رضا صاحب کے ساتھ بھی اور اس میں آپ ان سوالات کی تف تفصیل میں بھی جا سکتے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 4164106522 4164106522 آپ کال کر سکتے ہیں پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور ہم آپ کے سوال کی جواب کے لیے ہمارے پاس یہاں موجود ہوں گے فرحان اقبال صاحب ہمارے ساتھ افضل صاحب دوبارہ موجود ہیں انہیں ریڈی حمدی دیت کہیں گے. ان کا سوال لیں گے. السلام علیکم سوال جی جی آپ فرمائیے جی آپ کر لیجیے بالکل ایک اور سر سوال یہی تھا کہ ایک اور شخص ہے شخصیت ہے جنہوں نے مسلم ہونے کا دعوی کیا میں اکثر یوٹیوب وغیرہ کے اوپر سرچ کرتا رہتا ہوں جماعت احمدیہ کے بارے میں جی جی تو اب کیا کہتے ہیں جماعت احمدیہ اسلام جوار جمبا صاحب کے بارے میں ہے جی جی تو آپ کا ان کے بارے میں سر کیا مطلب ہے ٹھیک صاحب آپ کا سوال لے لیا ہم نے بہت شکریہ آپ کے سوال کا تامن فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو اسٹوڈیوز کا نمبر ہے ریڈیو احمدیہ پروگرام جاری ہے آپ سوال کر سکتے ہیں اور سوال کے کی جواب کے لیے ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں اسٹوڈیوز میں فرحان اقبال صاحب اس چینل پہ ہمارے پاس تقریباً بیس منٹ کے قریب وقت ہے اور دس سے بارہ بجے تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے اے ایم فائیو تھرٹی پر. پروگرام کے آخری دو گھنٹے وہاں پر ہوں گے اعجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک دفعہ پھر ان سے سوال لیں گے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی تمام گفتگو سننے کے بعد جو پیشن گوئیوں کے بارے میں ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا اسلام کا تمام مذہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اس سے پہلے جتنے پیغمبر جتنے آئے سارا سسٹم ہی پیشن گوئیوں پہ چل رہا ہے ہر کوئی بندہ وہ علامات کی بات کرتا ہے کوئی وہی کی بات کرتا ہے اور اسی کے اوپر کلیئرٹی کہیں پہ بھی نہیں ہمیں ملتی ایک قرآن ایک واحد ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے کہ جس کو ہم پڑھ کے اس سے جو بھی ہمیں ملتا ہے اس کے مطابق ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم عمل کریں کہ جی آخری خطاب ہے حضور, حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری پیشن گوئیاں کے اوپر وہ مشترک اور آج کل تو آپ جہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جناب لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہیں انہوں نے کاروبار بھی بنا لیے ہوئے ہیں انہوں نے پیشن گوئیاں بھی کر رہے ہیں کہ یہ چیز ہوگی پلاؤ وہ تو حکمرانوں کے بارے میں بھی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ پیشن گوئیوں اگر پیشن گوئیوں بھی چلنا ہے دنیا نے تو پھر اللہ خیر کرے پھر تو پتہ نہیں کب قیامت مت آنی ہے اور کب جو ہے کیا کہتے ہیں وہ سب کچھ پیشن گوئیوں پہ چل رہا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں چلیے بہت شکریہ فرحان صاحب دو سوالات ہیں انہوں نے ایک پہلے سوال جو افضال صاحب نے کیا تھا آپ اس کو لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں اس سوال کو پھر اجاز صاحب نے جو سوال کیا اس سوال کو لیتے ہیں اور یہ ایک اجاز صاحب کے سوال پر اگر ہم بات شروع کریں پہلے تو بات یہ ہے کہ ایک طبقہ اس وقت ایسا ہے جو یہ گفتگو کرتا ہے اور وہ قرآن کریم کے حوالے سے صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نوزب باللہ حدیث کے ممکن ہوں گے نہ ہم یہ سوچتے ہیں لیکن اگر غور کیا جائے فرحان صاحب تو جو قرآن کریم ہے جو ہمیں ہم تک پہنچا ہے اور وہ اللہ کا کلام ہے اس میں ایک شوشا بھی رد و بدل نہیں ذرا سی بھی اس میں کچھ ایسی بات تبدیلی کا انصر بھی نہیں خدا نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کا وعدہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے مگر ہم تک پہنچا تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان پہ نازل کیا ان کے ذریعے پہنچا اس قرآن کو جیسے آپ تسلیم کرتے ہیں تو اس حدیث کو بھی تسلیم کریں بات یہی ہے نا کہ قرآن کی خود قرآن کی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ماں آت آکمر رسول ہو جی جو رسول تمہیں دے اس کو قبول کر لو کلن کن تم تو ہبون اللہ فتح اونی ٹھیک ہے تو کہہ دے کہ اگر تو اللہ سے محبت رکھتا ہے دعویٰ ہے تو پھر رسول کی اطاعت کرو ٹھیک ہے تو عطی اللہ و عطی الرسول اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں جو اس کو بار بار اس لیے آپ, آپ سے کہا گیا تھا کہ قرآن کریم کو اچھی طرح سے پڑھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا پھر آپ نے کہا جی قرآن, آپ کے پاس پیشگوئیاں ہی ہیں ہم کلیئرٹی چاہیے قرآن کریم دیکھیں جی قرآن کیم پڑھیں تو صحیح پھر اب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے مطالعہ کیا مجھے نہیں پتا آپ نے کیا مطالعہ کیا اچھی طرح سے پڑھا ہوتا تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ قرآن کیم میں بھی بہت سی پیش گوئیاں ہیں ٹھیک ہے قرآن کیم بھی آئندہ زمانوں کی باتیں کرتا ہے قرآن کیم بھی بار بار اس میں کہ و اِسن نفوذ وضبوجا تو اس طرح نفوس اکٹھے کر دیے جائیں گے اور آخری زمانے میں یہ ہوگا اور وہ پانی اور وہ سمندر اکٹھے کریں کھرا اور میٹھا پانی ہے وہ اکٹھا کر دیا جائے گا اور اور بے شمار اس میں جو ہے باتیں ہیں قرآن کیم میں پیشگوئیاں ہیں آئندہ زمانے کے لیے اور وہ بار بار آتی ہیں پھر قرآن کیم خود کہتا ہے کہ حضرت صلی, صلی, صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے پہلی صحف میں پیشگوئیاں تھی تھیں اور وہ پیشگوئیوں کے مطابق آیا قرآن है. کیم کہتا ہے دیکھیں وہ پیشگوئیوں کو الگ کر کے آپ کہیں جی تم پیشگوئیاں کی باتیں کرتے ہو قرآن کیم کی طرف آؤ قرآن کیم بھرا پڑا ہے سے ٹھیک ہے آپ شروع سے لے آخر تک پڑھیں آپ نے ایک ہفتہ گزارا ہے میں کہتا ہوں آپ اگلا مہینہ اس پہ گزاریں اس میں دیکھیں کیا کیا پیشگوئیاں ہیں اگر آپ میٹیریل چاہیے تو ہم بہت ساری پیشگوئیاں ہیں وہ آپ کو میں بھجوا دیتا ہوں اس وقت موقع نہیں ہے کہ میں ساری بیان کروں ٹھیک ہے اتنی ساری پیش گوئیاں ہیں قرآن کی میں بھی ہیں اور اس پر غور کریں تو دیکھیں وہ ہوتی تو واضح بات ہوتی ہے وورڈ بات ہوتی ہے انسان اس کو پیچیدہ بناتا ہے ٹھیک باتیں ایسی ہیں جو اتنی واضح ہیں ہم اس کو پیچیدہ بناتے ہیں پیچیدہ بنانے کے وہ ہماری کوئی ہوتی ہے کہ اس میں ہم اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں اور ٹیڑھی باتیں ڈھونڈتے ہیں اور یہ ایسے کیوں ہے اور وہ ویسے کیوں ہے حالانکہ بات تو وہ بڑی واضح اور کلیئر ہوتی ہے ابھی جو آپ سے اس پروگرام کے شروع میں جو ہم نے گوئی پیش کی ہے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ بھی اتنی واضح پیش گوئی ہے اتنی واضح پیش گوئی ہے کہ اس میں کوئی شوشا رہتا ہی نہیں ہے جو है? ہمارے افزاز صاحب نے بھی سوال کیا ہے نا کہ وہ جو فلاں گروپ آ گیا اور فلاں گروپ آ گیا وہ تو آتے رہتے ہیں آر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی شروع ہو گیا تھا وہ مسلمہ آ گیا تھا اور وہ اسد اور وہ اس طرح اسد اور اس طرح اور خاتون بھی کھڑی ہو گئی تھی اس کے بعد کوئی زمانہ نہیں گزرا جس میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے نہ ہوں پھر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلاۃ والسلام آئے اس سے پہلے بھی یہ چل رہا تھا دیکھنا یہ ہے اب قرآن کریم کی طرف آئیں قرآن کریم نے کیا معیار بتایا ہے ٹھیک ہے نا قرآن کریم نے ہمیں معیار بتائے ہیں قرآن کریم نے ہمیں دکھایا ہے آپ یہ خاص طور پہ جو جمبہ صاحب کا ذکر کرتے ہیں ان کے بارے میں آج تک تو یہ ایک کلیئرٹی ہے ہی نہیں کہ وہ ان کا دعویٰ کیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح دعویٰ کر رہے ہیں جب ان سے پوچھا جائے تو وہ کوئی واضح بات ہی نہیں ہوتی وہ اس میں ادھر ادھر کی وہ ہوتی ہیں تشریحات اور تعویلات اور جس کو کہتے ہیں نا رقیق طالبات طویلات تا, تا, کی جو مد, م, مبمزی باتیں ہوتی ہیں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں آج تک کلیئر ریٹن سٹیٹمنٹ یا ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ یا آڈیو اسٹیٹمنٹ ان کی ہمارے پاس نہیں ہے جس میں انہوں نے واضح طور پر کوئی ایسی بات کی ہو ادھر ادھر کی مبمزی باتیں ہیں لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک پیش گوئی ہے عزرت مرزا غلام احمد علیہ السلاۃ والسلام کی اور ایک دعوے دار جس نے لمبی عمر پائی اور دعویٰ بھی 1944 میں کیا دیکھیں پیدائش ہوئی تھی آپ کی بارہ جنوری 1889 میں دعویٰ آپ نے کیا 1944 میں جا کے اور اس وقت آپ نے دعویٰ یہ کہہ کر کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے دو ہفتے پہلے یا ہفتہ پہلے ایک خطبہ جو حضور کا ادھر پلے کیا گیا تھا اس میں بھی حضور نے یہ بات واضح طور پر بیان کی تھی اگر آپ نے وہ خطبہ سنا ہو یہ ہمارے وائس آف اسلام ویب سائٹ پر بھی ہوگا اس میں بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس لیے میں دعویٰ کر رہا ہوں پہلے دعویٰ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا پھر آپ نے دعویٰ کیا اور پھر اس دعویٰ کو جج کرنے کے لیے بہت سارے ذرائع ہیں ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں ان کو ہم انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں ان پر ہم غور و فکر کر سکتے ہیں آپ دوسرے گروہ اگر کسی نے دعویٰ کیا ہے وہ تو بعد والی باتیں ہیں مببم باتیں ہیں اس کو آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں ہمارا موضوع اس وقت یہ ہے کہ حضرت مرزا الدین محمود احمد صاحب رضی عنہ اس پیشگوئی کے مزاق تھے اور یہ اس میں خصوصیات تھیں اور وہ ایسے پوری ہوئیں اس کی بہت ساری باتیں ہم نے پچھلے ایک گھنٹے میں کی بھی ہیں تو ان پر آپ غور کریں پہلے اس کو تو جج کریں کہ یہ کیا ہے دیکھیں اگر کوئی شخص مسلمہ کے ٹائم پر آتا وہ کہتا اچھا آج نے تو دعویٰ کر دیا ہے ہزاروں نشانات ہیں ہزاروں علامات ہیں وہ ان کو تو سائٹ پہ کریں پہلے میں مسلمہ کو دیکھ لوں کہ یہ اس کا کیا بنتا ہے مسلمہ تو ابھی بھی آیا ہے اس کو کوئی کامیابی بھی نہیں ہوئی اس کو کوئی اس کے کوئی تھوڑے بہت لوگ اکٹھے ہوئے ہیں لیکن اس کی کوئی پیشگویاں بھی نہیں ہے اس کو جو الحامات وہ دعوے کرتا ہے وہ بھی غلط نکلتے ہیں جھوٹی باتیں ہیں مبہم باتیں ہیں پہلے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعویٰ کیا ہے اس پر تو ہم دیکھیں اس کے جو بے انتہا نشانات بارش کی طرح وہ نشانات نازل ہو رہے ہیں ان کے بارے میں جو جو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت اور وہ ساری باتیں ہیں اس کو ہم کہیں کہ جی اس کو بھول جاؤ پہلے میں مسلمہ کا انجام دیکھوں تو یہ تو اب اللہ کا اللہ تعالیٰ کی تقدیر کیا ہے ہماری زندگی کتنی ہے یہ بھی تو ایک سوال ہے نا ہمیں کیا پتا کہ ہم نے کتنا زندہ رہنا ہے تو ہمیں پہلے جو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک شخص کو کھڑا کیا ہوا ہے پہلے اس کو تو جج کر لیں کہ اس کی اس کا کیا دعویٰ تھا اور وہ کیوں سچا ہے اور کیسے واقعی سچا ہے یا اس میں کیا خرابیاں ہیں تو یہ دیکھنے والی بات ہے تو آضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کو مثال دی ہے اس زمانے میں بھی یہی طریق تھا اور ابھی یہی ہے کہ ایک شخص ہے جس نے دعویٰ کیا ہے اور اتنا واضح دعویٰ اور اتنا سورج کی طرح روشن چمک والا وہ اس میں نشان نشانات ہیں پہلے اس کو تو دیکھیں کہ اس میں کیا ہے دوسرے گروہ ہیں اس نے دعویٰ کر دیا اس نے دعویٰ کر دیا وہ چھوٹے لوگ ہیں بعض ادھر ادھر ان کا ایک آپ ان کو ان کے بارے میں آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ موسٹ ویلکم آپ کر سکتے ہیں لیکن پہلے جو اتنی واضح اور اتنی عظیم وشان پیش ہوئی جس کے نتیجے ابھی تک ظاہر ہو رہے ہیں دو سو نو ممالک میں اللہ کے سے جماعت احمدیہ قائم ہے اور دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور واقفین زندگی اور تبلیغ کے پروگرام اور تبلیغ کے اتنے میرے اپنے پروگرام آپ سن لیں ہم نے کتنی دفعہ ذکر کیا ہے کہ ہمارے جو تبلیغ کے پروگرام چل رہے ہیں اتنا میسو اس... اس کا ہم کہتے ہیں ورلڈ آڈر ہم نے دنیا کے سامنے ایک نیو ورلڈ آڈر پیش کرنا ہے یہ ساری ان چیزیں اس کا حصہ ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں اتنی بڑی چیز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے وہ فلان کا پہلے سمجھاؤ یا فلان کا پہلے سمجھاؤ تو جو بات آپ کے سامنے ہے اس کو تو پہلے سمجھ لیں بہت شکریہ فرحان صاحب بہت شکریہ سامعین ریڈیو احمدیہ پروگرام کا نام ہے اور میں ہوں آپ کے میزبان صفیہ راجپوت یہ پروگرام جاری رہے گا شب بارہ بجے تک اس وقت اس کے آخری سات آٹھ ہیں جس میں اپنی فریکوینسی اے ایم فائیو تھرٹی پر لے کر جائیں گے ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون سے آپ کے سوالات ہم اپنے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں فرحان اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں انہیں ریڈیو احمدی ایم احمد خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ آن ایئر ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی سر آپ کا سوال م, م, م, م, م, سوال یہ ہے میں نے جانا ہے کہ غلام احمد مرزا صاحب نے حج نہیں کیے اور عمرہ بھی نہیں کیا ہے یہ میں نے جانا ہے کیا یہ بات سچ ہے پہلا سوال میرا یہ اور سچ ہے تو کیوں نہیں کیا حج اور عمرہ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب ہندوستان میں آئے ہیں اور پھر ہندوستان ان کو چھوڑ کے جانا کیوں پڑا جبکہ ہندوستان میں سب سے زیادہ غیر مسلمان ہیں تو ادھر ان کے محنت کرنے کا کام تھا نا تو یہ دو میرے سوال ہے چلیے بہت شکریہ آپ کے سوالات کا آپ نے جو سوالات کیے ہم آپ کا نام نہیں جان سکے تھے تو ہمارے کالر تھے پہلا سوال تو یہ ہے کہ مرزا صاحب نے حج اور عمرہ کیوں نہیں کیا بات یہ ہے یہ بات سچ ہے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلطل نے حج نہیں کیا عمرہ بھی نہیں کیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا وہاں جانا جو ہے خطرے سے خالی نہیں تھا اس کی وجوہات آپ نے وہی کتاب بلکہ اسی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے حمامت البشرا عربی کی کتاب ہے ایک ایک خط تھا آپ نے آپ کو ایک عرب دوست نے بھیجا تھا اور اس خط کے جواب میں پھر یہ آپ نے خط لکھا تھا اور اس کو پھر شائع کر دیا تھا اور وہ حمامت البشرا کتاب ہے کیونکہ رسالے کی شکل وہ بن گئی تھی سو سوا سو صفحے کا وہ رسالہ بن گیا تھا جو آپ نے جواب لکھا اس میں تفصیل سے اپنے دعوے کے بارے میں بھی لکھا اور اس ایشو کو بھی آپ نے بیان کیا ہے کہ حج کے کرنے کا آپ کے لیے مشکل تھا کیونکہ مکہ کے جو لوگ احمدی ہو گئے تھے وہ آپ کو دعوت دے رہے تھے کہ آپ ضرور آئیں لیکن آپ نے پھر اس کے جواب میں لکھا کہ اس وقت میرا وہاں پر آنا خطرے سے خالی نہیں ہے جب خطرہ ہو تو پھر حج کے لیے جانا ضروری نہیں ہوتا آپ حج کے لیے اسی صورت میں جا سکتے ہیں آپ کے پاس ایک تو استطاعت ہونی چاہیے وہاں جانے کے لیے اور دوسرا جو رستہ ہے حج کے لیے جانے کا وہ امن والا ہونا چاہیے اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلط کے زمانے میں وہ راستہ جو ہے وہ اس میں کچھ خطرات تھے جس کی وجہ سے آپ نہیں جا سکے اب کیا اس سے آپ کی صداقت پر کوئی اثر پڑتا ہے اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثلا آپ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کبھی ادا نہیں کی کیوں نہیں ادا کی اس لیے کہ وہ آپ پر کبھی واجب ہی نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی کیونکہ آپ کی زندگی میں کبھی اتنے پیسے اکٹھے ہی نہیں ہوئے ایک سال تک کے لیے کہ جس پر زکوٰۃ دینی ہو آپ کی زندگی میں ایسا نہیں ہوا اس لیے آپ کو زکوۃ دینی نہیں پڑی کیونکہ جو آپ کے پاس آتا تھا آپ خرچ کر دیتے تھے غریبوں کو دے دیتے تھے اور تحریکات میں اس طرح اس کو خرچ کر دیتے تھے تو اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلاۃ والسلام پر بھی رستے کے خطرات کی وجہ سے کبھی حج واجب ہی نہیں ہوئی دوسرا آپ نے پوچھا کہ ہندوستان کیوں چھوڑا آپ نے تو ہندوستان کبھی نہیں چھوڑا یہ تاریخ کو دیکھ لیں حضرت مرزا غلام احمد علیہ الصلاۃ السلام تو ساری زندگی وہیں پر رہے اور وہیں پر تبلیغ کرتے رہے سفر کرتے رہے تھے قادیان سے لاہور تک سیالکوٹ تک اور دوسرے شہر وغیرہ تک وہ تو سفر اپنی جگہ ہے لیکن کبھی آپ ہندوستان سے باہر نہیں گئے بطور جماعت ہمیں بعد میں حضرت خلیفہ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قادیان سے ہجرت کر کے ہم جب پاکستان کا قیام ہوا تو روہ آ گئے پاکستان میں ہے تو اور پھر روہ میں بھی بعد میں حالات ایسے ہوئے تو اب ہمارے جو خلیفات المسیح ہیں وہ لندن میں ہیں لیکن وہ اور اس کی وجوہات ہیں نظام کے لحاظ سے کچھ فیصلے کیے جاتے ہیں جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے زمانے میں فیصلہ کیا کہ مدینہ کی بجائے کوفہ میں جو ہے خلافت کا نظام اب وہ خلیفہ مننے کے کچھ عرصے بعد ہی اب کوفہ میں وہ مرکز قائم کر دیا تھا وہ کچھ انتظامی باتیں ہوتی ہیں جماعت پھیل رہی ہے ہمارے پوری دنیا میں دو سو نو ممالک ہیں ان کو مینیج کرنا ہے بہت سی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں مثلاً اب لندن ہے اس کی ایک ایک ایک ایڈوانٹیج یہ ہوتی ہے کہ وہاں کا جو ٹائم زون ہے وہ بڑا سینٹرل قسم کا ہے ٹھیک ہے زیادہ تعداد میں لوگ خلیفہ وقت اگر لائیو خطاب کرتے ہیں زیادہ تعداد میں لوگ دنیا سے اس کو سن سکتے ہیں کیونکہ لندن کی جغرافیکل لوکیشن اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں وہ ایسی ہے کہ پوری دنیا کے لوگ کچھ نہ کچھ ادھر سے پھر وہاں پر جانا وہاں پر سفر کر کے جانا جہاز کا رستہ ہیتھرو ایئرپورٹ ہے دنیا کا سب سے بڑا میرے, جہاں تک میرا علم ہے سب سے بڑا ائرپورٹ ہے اس اور سہولیات ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر ہمارا مرکز ہے اور وہ جب آئندہ اگر کوئی ضرورت پڑی تو کہیں اور پر بھی جا سکتا ہے وہ خلیفہ وقت کا فیصلہ ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ تو ایک انتظامی ٹھیک ہے مسئلہ ہے وہ اس کا اس سے تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ فرحان صاحب سامین پروگرام ہمارا جاری ہے اور پروگرام میں آخری تین منٹ ہیں جس کے بعد ہماری فریکوینسی اے ایم فائیو تھرٹی پر چلی جائے گی تو ہمارے وہ کالرز جو کال کرنا چاہیں تو اسٹوڈیوز کا نمبر فور یہی رہے گا اور ہمارے احساط فرحان اقبال صاحب موجود ہیں اگلے دو گھنٹے تک کے لیے آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں براہ راست اور ہم آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان شاہ صاحب ان کا سوال لیتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عثمان صاحب جی وعلیکم السلام ٹھیک آ رہی ہے جی بالکل ٹھیک آ رہی ہے جی میرے دو کوشچن ہیں فرسٹ کو جو روای ہے اس کے بارے دو گریو یارڈ ہیں ہے ایک دو تو اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں اور سیکنڈ کو کہتے ہیں غیر احمدی ہم خود کو احمدی کہتے ہیں ہمیں غیر الحمدی کہتے ہیں تو ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر ہمیں آپ کو پھر غیر مسلم کہنا چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے سوالات کا جی فرحان اقبال صاحب یہ سوالات ہیں امین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مجھے کنٹرول سے بتایا گا. امین صاحب کو خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ امین صاحب جی فرحان اقبال صاحب چلیں چلے وعلیکم تو کہتے ہیں سر جی وعلیکم تو کہتے وعلیکم جی اب سوال شکریہ کیونکہ ہمیں اجازت ہی اتنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اچھا فرحان اقبال صاحب بڑے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ نے بتایا اللہ نے بتایا تو چھ قرآن پاک کی آیتیں کسی ایک آیت میں تو آپ بتاؤ کہ اللہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وسلم کہتے کہ میں آنے والے نبی کو ساری باتیں بتاؤں گا اللہ نے خاتم نبی تو بتا دیا اور نوضب اللہ یہ کہہ کہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے بتایا وما رب کا نہ ربو کا تیرا باپ تیرا رب تو کوئی بات نہیں بھولتا آج تک قیامت تک کا اس کو پتہ ہے اور دوسرا آپ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ قتل کا اس کے اوپر فتوا تھا تو امبیا علیہ السلام امبیا سابق اللہ کی رام ہے وہ قتلبیا بغیر حق مسئلہ قتل کا نہیں تھا مسئلہ یہ تھا کہ اس کو اللہ نے بیت اللہ اور مسجد نبوی تک پہنچانا ہی نہیں تھا آپ ہزاروں ہیلے بہانے مرزا غلام اقدام یعنی غریب بھی نہیں تھا مالدار بھی تھا سب کچھ اس کے پاس گرائے موجود تھے لیکن میرے رب کا حکم نہیں تھا یہ میرے دونوں سوالوں کے جواب اگلے پروگرام میں کیجیے چلیے بہت شکریہ امین صاحب آپ نے سوالات کیے اور آپ نے بات کی پہلے عثمان صاحب کا سوال تھا اور ہمارے پاس فرانس صاحب پروگرام میں وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم ان سوالات کا جواب اس حصے میں لیں تو سامع اب سے ایک منٹ کے بعد یہ پروگرام یہاں سے فریکوینسی ختم ہوتی ہے اور ہم اے ایم فائیو تھرٹی پر چلے جاتے ہیں اور اے ایم فائیو تھرٹی پر پروگرام دو گھنٹے تک جاری رہے گا جیسا میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی کہ پروگرام میں سٹوڈیوز میں کال کرنے کے لیے نمبر 4164106522 اور ٹول فری نمبر ون ایٹ فائیو ہے اے ایم 530 پر ہمارا پروگرام اب جانے والا ہے دس بجے سے لے کے شب بارہ بجے تک اگر آپ کو سگنلز میں پرابلم آتی ہو تو وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے اس پہ پر یہ پروگرام براہ راست نشر کیا جاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ ایف ایم 530 کی جو اپنی ایپ ہے اس کے اوپر بھی یہ پروگرام آسانی سے سن سکتے ہیں ایک منٹ کیا وقفہ ہے اس وقت تک کے لیے سفیر راجپوت کو ریڈیو احمدیہ سے اجازت دیجیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو آر لسنگ اسلام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 زندہ باد پرچم تم ہم اسلام کار دوں دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچاد قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد احمدی in love.